تو سلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ الک و صحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اتوار کو سلسلہ ہوتا ہے لبیک اور ہم لب کے ساتھ حاضر ہیں اور اس سلسلے کا فارمیٹ وغیرہ جیسے کہ آپ کے ایم میں بھی ہے ایک موضوع ہوتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے مدنی کسوٹی بھی ہوتی ہے اور اشعار کی تکرار بھی ہوتی ہے ریپیٹ راؤنڈ بھی ہوتا ہے اور نگران شورہ کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں آپ کی کالز ہوں گی آپ کے واٹس اپ ہوں گے آپ کے پیغامات ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے جو ہم انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں نگران شعرا کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور نگران شعراء سے مدنی پھول حاصل کریں گے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حدیث پاک میں علیہ علی نور القم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارے درود پڑھنا یوم قیامت قیامت کے دن نور ہوگا سلو الحدیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ نگران شورہ تو یقینا ہمارے ساتھ ہوں گے ہی لیکن ہماری پیاری پیاری مرکزی مسجد شورہ کے بہت ہی پیارے رکم ہنستے مسکراتے اور خوش نظر آنے والے مدنی چینل کی اسکرین پر حاجی عبد الحبیب اطاری مدی اللہء العلی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ شاء ان سے بھی مدنی پھول بھی لیں گے سوالات بھی لیں گے اور یہ ہیں ہماری ٹیم کا حصہ رکنے شعرہ ہیں لیکن آج ہماری ٹیم کا انسان حصہ انسان ہے جی سلمان بھائی انشاء اللہ آج بھی حسف معمول سے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہے اس پر انشاءاللہ شاء ہم نے نگران شراء سے مدنی پھول لینے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان ایک چیز کا طالب ہے اسٹرگل کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اس چیز کو پانے کے لیے بڑا متفکر ہے بڑا فکر میں ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے خوشی لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں گھر میں ہوں تو خوش رہنا چاہتے ہیں گھر سے باہر ہوں تو خوش رہنا چاہتے ہیں کہیں جوب کر رہے ہیں تو خوش رہنا چاہتے ہیں بزنس ہے تو بزنس کے حوالے سے خوش رہنا چاہتے ہیں اگر کسی کو اگر کوئی ملچ چلا رہا ہے مل آنر ہے تو وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خوش نہیں نظر آ رہے ڈپریشن کا شکار ہے مایوسی کا شکار ہے غم ناک ہیں دکھوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور یا تو گھرے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتے ہیں تو آج ہم نے سلسلے کا موزوں رکھا ہے خوش کیسے رہیں ان شاء اللہ اس پر نگران مرکزی میز شراء کے مدنی پھول بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دکھنے شرح حجی الرحی بطاری حافظ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم نے مدنی پھول لینے ہیں اس موضوع پر بھی مدنی پھول لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نگران شراح سے بھی اس موضوع سے متعلق سوال کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو بھی کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی پرابلم لاحق ہوگا دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان کہ جس کو کوئی دکھ ہو جس کوئی پریشانی جس کو کوئی نہ ہو, کوئی نہ کوئی مائنر چھوٹی یا بڑی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے اپنی صحت کے حوالے سے اپنے گھر بار کے حوالے سے اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنی جاب کے حوالے سے جو بھی فیلڈ ہے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے جو بھی فیلڈ آپ لے لیں وہاں کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس یعنی کمی اور بیشی نقصان اور فائدہ دکھ اور سکھ خوشی اور غمی یہ دونوں عناصر آتے رہتے ہیں لیکن انسان ڈپرائڈ کیوں ڈپرائبڈ کیوں ہو جاتا ہے مایوس کیوں ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکار کیوں رہتا ہے اور خوش کیسے رہ سکتا ہے اس حوالے سے آج انشاءاللہ مدنی پھول شامل رہیں گے آپ کی اگر اس حوالے سے کوئی رائے ہے آپ کے کچھ ویوز ہیں آپ کے تاثرات ہیں آپ اگر آب یہ بیان کرنا چاہیں کہ اس طرح خوش رہا جا سکتا ہے شریعت مطالرہ پر عمل کرتے ہوئے دینِ متین پر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے ہم خوش رہ سکتے ہیں تو آپ بھی بالکل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع خود رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے آپ تحریری پیغام کے ذریعے میسج کے ذریعے واٹس اپ کے ذریعے ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور فیڈ بیک مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر کے بھی آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں جب تک نیران شراء تشریف لا رہے ہیں رکن شُرا حاجی الربی بار اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں حضور آپ مدن کہنے پہ نظر آتے ہیں ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں صبح دیکھیں تو مسکراہرے ہوتے ہیں ریکارڈ سلسلے ہوں تو اس میں ماشاء اللہ آپ خوش نظر آتے ہیں غالباً میں نے آپ کو پریشان شاید نہیں دیکھا جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہائے کیا بنے گا کیا ہو گیا کیا بات ہے آپ کیسے خوشی رہتے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا اصل میں آپ کا سوال یہ ہے کہ خوش کیسے رہیں میں میں یہ سمجھتا ہوں جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے سہانل جو خود ہی خوش نہیں رہنا چاہتا جو خود ہی اپنے اوپر پریشانیاں تاریخ کرتا ہے اور آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بڑی اہم بات کہی کہ اس جہان میں کون ہوگا جس کے ساتھ غم نہیں ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پریشانیوں کے بارے میں سوچنا پریشانیوں ہی کا بار بار ذکر کرنا تو یہ تو اور پریشانی بڑھانا ہے نا ایک تو ہے جو ہے وہ حل تو نہیں ہو سکتی اللہ کی رضا پر اگر راضی رہنے کی عادت ہو اور جو ہے اس پر اطمینان ہو کہ مجھ میرے پاس اگر باقی بہت کچھ نہیں ہے جو بہت سوں کے پاس ہے لیکن جو ہے وہ بہت کچھ ہے وہ بہت سو سے بہت زیادہ ہے شاید کروڑوں لوگ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے مدنی چل کے ناظرین ہیں ہماری جیسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں اپاہج ہیں ہاسپٹلز میں ہیں جیلوں میں ہیں روڈوں پر سو رہے ہیں کئی ملکوں میں جنگی حالات ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر ہاسپٹل تلاش کر رہے ہیں مگر ہاسپٹل نہیں مل رہے عورتیں جو ہیں مسلم خواتین نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی وہ فکر میں موجود ہیں تو ہر طرف ایسی ایسی پرابلمز ہیں تو میں تو بہت سخی ہوں میں تو بہت خوش ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر ہاں میں ابھی آپ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کروں کہ میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے تو میری طبیعت میں بھی یہ مسئلہ ہے تو گھر میں بھی تو مسئلہ یہ کہ آپ نے لائن کون سی اختیار کی ہے فکر بندی والی ٹینشن والی اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں رکھنا باقیوں کو بھی ٹینشن میں رکھنا تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے اور اگر جو ہے میں اس پہ مطمئن رہوں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں اور مسکرانے سے بھی بہت سارے غم دور ہو جاتے ہیں دوسروں کے بھی دور ہو جاتے ہیں آپ کے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں میں نے کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا تو وہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا نا وہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہونے کے لیے وقت ہی نہ نکالیں کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نہ وہ سوچتے ہی رہیں گے یار کاروبار میں نقصان ہو گیا میں بڑا پریشان ہوں پھر دوبارہ سوچیں گے پھر تیسری بار سوچیں گے تو یہ سوچ سوچ کے نقصان ختم نہیں ہوگا آپ بیمار ہو جائیں گے ایک اور نقصان ہو جائے گا کیا تو بعض اوقات پرابلمز آتی ہیں لیکن ان پرابلمس سے نکلنے کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اپنا دماغ ادھر سے نکال کر کسی اور کام کی طرف اور سب سے اچھی بات یہ کہ عبادت کی طرف نیکی کے کاموں کی طرف نبی پاک کے تذکرے کی طرف اور میں تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑ دیتا ہوں کہ واقعی اگر پریشان ہے کوئی تو خود اعلی حضرت فارمولہ دے رہے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں. تو آپ کا یاد آ جائیں گے تو ویسے ہی ہم دور ہو جائیں گے ویسے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی خیر عبد الحبی ویسے پریکٹیکلی تو آپ نے مطلب تھیوری تو ایک بتا دی کہ خوش رہیں اور وقت نہ دیں پریشانی کے لیے لیکن جیسے ابھی سلسلہ شروع ہونے سے ایک منٹ پہلے ہی آپ اپنا جدبل بتا رہے تھے اور ویسے بھی آپ کا جدبل ٹف ہی ہوتا ہے مطلب ایسی مصروفیات ہے آپ کی کہ ایک قدم بابل مدینہ میں ہوتا ہے تو ایک قدم دوسرے شہر میں ہوتا ہے میں پڑھ رہا تھا اپروکسیمیٹلی مجھے اٹھارہ شعبہ جات مرکزی شعبہ شوبے بھی اہم ترین شوبہ جاتے نا بہت ایسے کے جرماتے ہیں آج میں حاضر نہیں ہوں آپ نے نگرانی شورہ سے پہلے جو لب میری شروع کر دی ہے ان کو آنے دی جب تک نگرانی شروع نہیں آ رہے تو آپ نہیں بھول دیں گے نا جی انشاءاللہ شاء اللہ مل جل کے چیزیں کرنا ہے ان جی تو میں ارد یہ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کا اتنا ٹف جدول ہوتا نا ایک چیز ہوتا ہے ہم نے کہہ دی لیکن بسا اوقات جو اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ٹیکل نہیں کر پا رہا ہوتا وہ کہتے ہیں تو کہہ دی انہوں نے انہوں نے تو اتنی آسانی سے کہہ دی ہے کیا سیٹ پر بیٹھ کے بات کرنا کام ہے یہ یہاں سے بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اب ان کے پاس چائے آ جائے گی تھوڑی دیر میں بسکٹ آ جائیں گے سلسلہ کریں گے اس کے گھر کے لے چلے جائیں گے تو بس باتیں کر رہے ہیں تو آسان کام نہیں تو وہی تو میں نے ارس کیا نا کہ کیا ہم تینوں مل کے اپنی پریشانیاں بتائیں دنیا میں کوئی جو ہے نا ایسا نہیں ہے پریشانی ہوتی ہے میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں میں ایک بار ایک بہت بڑی پریشانی میں ایک بہت بڑی پرابلم میں آ گیا تھا ہم دو لوگ تھے دو اسلامی بھائی تھے ایک بزنس تھا اور ہم دو پارٹنر تھے دونوں کو سمجھنے ایک بڑی پریشانی آ گئی الحمد للہ میں نے اپنے آپ کو بدنی کاموں میں انوالو کر لیا اب میں اس پریشانی کے دور سے نکل گیا وہ اسلامی بھائی کے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی وہ بےچارے بیمار ہو گئے پریشان زیادہ ہو گئے یعنی پریشانی میں اپنے آپ کو اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ادھر سے ہٹا دیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے وہی کرم پرمانے والا دعا ضرور کریں اچھا ایک اور ہم غلطی کرتے ہیں پریشانی میں روتے ہیں پریشانی میں افسردہ ہوتے ہیں ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں روئیں اگر ہم پریشانی میں دل ہلکا کر کہتے ہیں میں اسے رو پڑتا ہوں کہ کچھ دل ہلکا, ہلکا ہو جائے تو کیوں نہ آنسو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے بہا لیے جائیں تو دل بھی ہلکا ہو جائے گا رونے کا ثواب بھی مل جائے گا ثواب بھی مل جائے گا کام بھی ہو جائے گا اور مانگے بھی اس سے جو ہل کرنے والا ہے تو مشکلیں حل ہو جائے گی ماشاء اللہ خیریت سے اچھا آگے بھرنا یہ میں ایک منٹ باہر کھڑا آپ کی وہ سن رہا تھا ماشاء اللہ کیسے سلمان بھائی ٹھیک اور میں نے آپ جہاں ہو اور رونے کی باتیں نہ ہو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم خوش رہنے کی باتیں کر رہے تھے میں الحمدللہ یہ بھی ارض کروں گا کہ کئی مواقع پر ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگران شرا کو سلامت رکھے کیونکہ ہمارے نگران بھی ہیں اور کافی پرانا تعلق بھی ہے تو ایسا کبھی کئی بار ہوا کہ کسی بڑی پریشانی یا کسی الجھن میں آئے نگران شرا کے پاس گئے تو انہوں نے بڑا آ, حوصلہ بڑھایا اور یہ یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے بلکہ میں نے ایک اور چیز سیکھی ان سے کہ ہائپر نہیں ہونا چاہیے جو آپ آج آپ کا موضوع ہے نا کہ آ, خوش کیسے, کیسے رہیں ہاں تو خوش کیسے رہیں اگر پریشانی آئی ہے نا تو اس پر بعض اوقات اتنے فکر مند اتنے ہائپر پہلے اس کو اس, اس مصیبت کو اس پریشانی کو اگر آ گئی ہے نا تھوڑا ٹیکل کریں تھوڑا ٹائم دیں اس کو تھوڑا سا وقت گزرے گا خود ہی چیزیں سیٹل ڈاؤن گی لوگ کہتے ہیں ابھی ابھی بتائیں کیا کروں فوراً حل چاہیں گے تو پھر زیادہ جو ہے وہ ٹینشن بڑھے گی الٹا غلط فیصلے بھی ہو جائیں گے مگر مزید انشاءاللہ شاء اللہ آپ آئی گئے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ خوش کیسے رہے گی آج کا ہمارا موضوع ہے جی اور خوش کسی کو دیکھیں تو کیا کریں <سؤال> <سؤال> الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک خوشی کا تصور کیا ہے یہ تو ہمیں آپ سے پوچھنا آپ سے پوچھنا ہے تو کیا ہو گیا میں نے آپ سے پوچھ لیا بتا دیں ضروری ہے ہر بات سکول اور کالج یونیورسٹی کے نام پر لی لی جائے آپ کے نزدیک خوشی کا کیا تصور ہوا ہے بندہ بالکل فریش رہے اور بالکل ایزی رہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم جس کا جسٹ بلادت ہم نے اسی ماں بنایا ہے ان کو تو دیکھ کر ہی مسرت و فرحت کا ذکر جائے تو مگر ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ دائم الفکر تھے اللہ اور, اللہ اور آپ روتے تھے آپ کی گریہ وزاری آپ کا ڈر اور خوف آپ کی خشیت یہ تو آپ کی سیرت مبارکہ کے حصے کا ایک باب ہے یعنی آپ کی سیرت میں سیرت پاک میں خوش طبعی خوش مزاجی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انداز اس کے چند واقعہ ضرور ہیں لیکن آپ کے رونے کے اور غم و تفکر کے واقعات زیادہ ہیں نمبر یہ ہماری مراد فکر آخرت نہیں ہے فکر آخرت تو میں خوش नहीं। اصل مسئلہ یہ کہ میں خوشی کی طرف جا رہا ہوں آپ کا تو موضوع نا اس کی طرف جا رہا ہوں لیکن اس موضوع کو ڈیفائن کرنا اور اس موضوع کی کوئی ڈائریکشن بنانی بہت ضروری ما ما ہے ماشاء اللہ ورنہ یہ موضوع چلا جاتا ہے غفلت کی طرف بالکل صحیح ٹھیک ہے نا بالکل صحیح راحت اور خوشی جو ہے نا مطلب چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دل میں غم ہو تو یہ خوشی نہیں ہے یہ تو وہ نا کہ میرے چہرے کا تبسم تو تم دیکھ رہے ہو جو دل پر گزر رہی ہے وہ میں کس کو بتاؤں واہ تو صرف چہرے پر یا منہ پر کسی تبسم کا ہونا مسکراہٹ کا ہونا یہ آپ کے خوش ہونے پر دلالت نہیں کرتا hmm. آپ نے موزوں لیا خوشی جی. اور خوشی کا تعلق قلبی کیفیت سے आ. نہ کہ چہرے سے اللہ. اس لیے خوشی کا ڈیفائن ہونا جیسے پچھلے ہفتے میری کیفیت کچھ اور تھی اتوار کو میں خوش تھا سچی بات ہے میں خوش تھا مجھے مطلب جیسے دلہا ہے نا دلہا خوش ہے دولے کو آپ مطلب امیر سنت کے پاس وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دولے کو رو مشکل ہے پاپا کے پاس آئے گا تو پاپا اس کو کاس کے میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا اور وہ خوشیوں سے ان کو قبر آخرت کی یاد دلائیں گے تاکہ اس کی خوشی اس کو غفلت میں نہ ڈال دے بلکہ نارملی دلہا گمزدہ نہیں ہوتا تو آپ دھوے تھے کیا پچھلی دار میں نہیں میرا آپ دھولے کی مثال دے رہے اصل میں وہ ہے نا وہ دولا بنا دے شبے بارہ ربی لبل رات کو تھی نا تو یوں ایک مطلب کہ وہ دل میں خوشی تھی مطلب یہ تھی اس لیے سب سے پہلے کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے لوگوں نے مزاحیہ ڈرامے بنائے اور اپنا پروفیشن بنایا جس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بری طرح جس کی تردید فرمائی جس کا رد فرمایا اور اس کی ٹھیک ٹھاک مذمت فرمائی گئی میرا کام کرنے والے کہتے بھی ہیں کہ ہم لوگوں میں خوشیاں خوشیاں رہے, رہے, رہے ہیں حالانکہ یہ خوشیاں نہیں بکھیر رہے ہوتے یہ غفلت بکھر رہے ہوتے ہیں عبدالبی خوشی کا تعلق بالکل کلبی کیفیت سے ہے اللہ اور قلب خوش تب ہوگا جب قلب میں اطمینان ہوگا با با با اطمینان کب ہوگا اللہ بکر اللہ تتماین الوب تتمائن نل کلو بے شک سن لو دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے تو جب تک قلب میں اطمینان نہیں ہوگا نا حقیقت خوشی نہیں ملے گی تو حقیقتا خوشی کا تعلق اللہ تعالی کے ذکر سے شریعت کی پابندی سے انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا میں باہر سے مائک وائک لگا رہا تھا تو ہم دو پارٹنر تھے ایک پر دونوں پریشان ہوئے تو میں نے ان کی وہ پریشانی کیا یم دیکھیں جن جن دنوں سے یہ گزرے تھے اور پہاڑ جیسا پریشان لیکن آپ پر اور مجھ پر کیسی پریشانی آ جائے ایک بات تے یہ بھی خوش رہنے کا مدنی پھول ارض کر رہا ہوں ایک بات طے ہے یہ سوری اطمینان کا مدنی پھول ارض کر رہا ہوں وہ بات کیا کہ لا اللہ تعالی کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ فائنل ہے ہم لوگ آپ کو کیا پتا میں کتنا پریشان ہوں مگر آپ بھائی جتنے پریشان ہو آپ کی طاقت سے زیادہ پر پریشانی نہیں آئے گی یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ تے آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ہلکا کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا یہ اللہ تعالیٰ نے شاعر فرما دیا اب رہی بات مزید خوش دینے کی اطمینان کی اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ کے رضا کے لیے خوش کرنے کی کوشش کریں اس کا نتیجہ آپ کو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ملے گا با با کہ با آپ کو اطمینان و خوشی نصیب سبحان ہو آپ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی وجہ سے لوگ خوش ہوں گے تو آپ کو خوش یار با یقین با با مانو یہ خوشی کچھ اور ہے میں آپ سے چھین کر خوش نہیں ہو سکتا میں آپ کو دے کر ہی خوش ہوں کیا خوبصورت بات ہے کیا خوبصورت بات ہے سہان اتلا سل آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی وہ چھوٹا تھا بیٹا ہے نا وہ بھی اگر آپ کے پلیٹ سے نوالا لے لے نا اب وہ خوشی ہوتی ہے الگ اس نے لیا ہے اب آپ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کے پانچ سو روپئے کہیں گر گئے جیب سے چلے گر گئے آپ بے چین ہو جاؤ گے مگر یہی پانچ سو روپئے اگر آپ کی اپنی گھر والوں پہ خرچ کر دیئے نا اور بچوں نے بول دیا ابو جزاک اللہ <است است> ارے یقین مانو مراد لگتا ہے یار کم خرچ کیے نا <است <است> <است> تو یہ کسی غریب کو دے دیے گریب کو उस دعا دے دی میں نے گھر کی مثال پتا عبدالحبیب بھائی گھر کی مثال دینے کی بھی ایک وجہ ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ماشاء ماشاءاللہ گھر والوں پر لوگ خرچ کرتے ہوئے اس کو صدقہ یا اس کو نیکی یا ثواب تصور ہی نہیں کرتا اس صدقہ سے مناسب وہ صدقہ نہیں ہے جو سدکا واجب ہے حدیث پاک کا مضمون ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے کسی کے راستے سے رکاوٹ اور دور کر دو یہ بھی صدقہ بحث ہے یہ خوش رہنے کے مدنی پھول جو ہے نا یہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملے گا یہ کس طرح میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو خوشیاں تقسیم فرما دیتے اطمینان تقسیم فرما دیتے آپ تو تھے ہی قاسم تو قاسم ہے تو عطائیں وہاں سے ہوتی تھی تو یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ اللہ آج عبد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں مدنی کے لیے تیار رہے اور الحمدللہ للہ آج ہمارے پاس ایک اسپیشل چیز بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا اور آپ کو تو ویسے ہی اکثر طور پر پتا نہیں ہوتا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیا پوچھنے جا رہے ہیں شورا کو بھی خوشی ہوگی جی نہیں خوشی ہوگی آپ کو یہ ہم کہہ دیتے ہیں ان ایسی بات پریشان کن بات نہیں ہے ان ہے خوشی کی بات آپ کا ایک یہ ہے کہ آپ مسکرا کر بھی مطلب ٹینشن دے یہ دیکھا ہے نا سیکھیں گے حالانکہ آپ کا موضوع خوشی مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین تک میں چاہوں گا یہ بات پہنچے کہ مدنی چینل کے سرسے کی مدنی چینل کی اہم ترین ٹرانسمیشن اہم ترین مہینہ ماہ ربیع الا اور پھر اس میں اہم ترین ٹرانسمیشن امیر سنت کا مدنی مذاکرہ اور پھر وہ اہم ترین وقت پیک ٹائم رات آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک اور پھر اس کی مطلب اہم ترین تیاریاں وہ سب کچھ لیکن سسٹم جو ہے یہ ایک دو دن اس نے پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی سسٹم کلیپس کر گیا اور میں جب مقصد میں آیا تو یہ یہ بہت بڑی اس کو مدین تھوڑا سوچیں امیجن کریں کہ آپ کے گھر پہ دعوت ہو مہمان جو ہے وہ آپ کے گھر پر موجود اور کھانا جل گیا یا کھانے میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی گر گئی کھانا جو ہے وہ ناراض ہو گیا اب کیا سچویشن ہوگی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں امیجن کر سکتے ہیں اتنی اہم جو ہے وہ چیز ہے اور اتنی اہم نشریات ہے سسٹم کلپس کر گیا ہے آن لائیو آن نہیں ہو رہا میں مکتب میں آیا تو آ, میں نے مکتب میں آ کے دیکھا کہ کچھ ٹائم بھائی پریشان تھے تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یار یہ سب کے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سسٹم جو ہے یہ آن ایئر نہیں کر رہا ابھی اس میں کچھ پرابلم ہو گیا, گیا. سسٹم گیا جی دا. ہاں جی تو آپ کو میں نے پریشان دیکھا آپ نے میری طرف جب میں آیا تو آپ نے مجھے دیکھا آپ میری طرف دیکھے مسکرائے بھی آپ نے مجھے اسمائلنگ سمائل، فیس دکھایا تو یہ آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا آپ کچھ بتائیں مدنی کے ناظرین کو تاکہ ہمارا بھی یہ ذہن بنے کہ اگر کوئی بہت بڑی مصیبت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اگر وہ بھی آ جائے تو اس میں اپنے آپ کو نارمل کیسے رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے عبد الحفیب کر رہے نا یہ ایسے رکھنا ہے اپنے گھر والوں کو جو مثال دی نا وہ صحیح دی اگر اس کے گھر میں مہمان موجود ہوں کھانا جل جائے اب اگر وہ خود بھی جل بھون کر ختم ہو جائے گا نا تو مہمان بھوکے ہی رہیں گے ایسے میں میزبان کا کام بھی یہ ہوتا ہے جل گیا ختم ہو گیا چلو ٹھیک ہے بھائی ہمارا یہاں کھانا خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا کھانا خراب کرنے والے کا کھانا خراب ہو گیا اس کا نہیں جواب دینا چاہیے لیکن اتنا خراب خراب ہیارے ہیارے کرنا چاہیے ہمارے یہاں خراب ہو گیا ہے میرے گھر میں پچاس ساٹھ سو مہمان مہربانی کریں اتنا کھانا بھیج دیں سیما اس کی اور کوئی آپشن نہیں ہے وہ تمران نے کل پھر کھانا منگوا لے کر مہمانوں کو بولنا بھی نہیں کہ میرا کھانا خراب ہو گیا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنی ہے ویسے ہی دعوتوں میں انتظار کرنے کا لوگوں کا بنا ہوا تو پھر تھوڑا سا ناچ شریف شروع کر دے بھوک لگی ہوگی تو زیادہ روئیں گے یہ ہوا سمجھ نہیں پڑے کہ وہ کہ خدا میں رو رہے ہیں اس کے رسول میں رو رہے ہیں انتظار میں رو رہے ہیں تو یوں مطلب کہ تھوڑا سا ایسا دیکھے یہ تو میں نے ایک خوش طبعی کے طور پر آپ کو ایک جواب کیا جو ہمارے میمن ہیں ہے نا میمن لوگ ہیں ہمارے میمنوں میں کہاوت ہے بڑے بزرگ ہم کہتے ہیں پوتے جو ٹانو خراب نہ چھینڈے بھائی ٹانا سمجھ تو ٹانا سمجھے نا ہم آپ کے پنجاب کے کتنے لگتے تو یہ کسوٹی کریں جو اچھا میں آپ کا آدمی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھا کیسا کر لیا ہم نے آپ کے آدمی کو اپنے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا سچویشن ہینڈل کرنی پڑتی ہے کیا پتا ہم تینوں مل کے اس کی کر لیں اس کو پتا ہی نہیں ہے نا ہم تو ہر ہفتے کا بیٹھنا ہے یہ تو آج آیا پھر آئے گا نہیں آئے گا تو ہمارے ممبروں میں کہتے ہیں اپنے گھر کی دعوت ہو نا اس کو ہر کوئی سنبھالتا ہے اب آپ غور کریں کہ عبد الحبیب وہ میرا خیال آپ شاید سفر میں تھے جی میں نہیں تھا ہاں ہمارا پورا جو الیکٹرک کے بعد نا نہیں مذاکرات جیسے شروع پورا ان کا چیک کیا ہوا ہے ایک ہوتا ہے سلمان بھائی اپنے لوگوں کی غفلت اور ایک ہوتا ہے سڈنلی ٹیکنیکل فولڈ ایک تو اس کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے اچھا اپنے لوگوں کی غفلت بھی ہو نا تب بھی ایٹ اے ٹائم بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کام خراب ہو پینک کریٹ کروں نا میں اگر ٹینشن میں آ جاؤں پریشان ہو جاؤں تو جو کام پندرہ منٹ میں ہونا نا وہ کام دو گھنٹے تک نہیں ہوگا کیونکہ پھول کے پھول نا ہاتھ پھر پھول جاتے ہیں ہو جائے گی اس ٹائم میں سوائے تسلی دینے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تو تسلی دینی ہوتی ہے اطمینان دلانا ہوتا ہے تو ہمارا ہوا یہ کہ ہمارا پورا الیکٹریکل سسٹم جو تھا یو پی ایس سسٹم وغیرہ وہ سارا کرپ گیا بیٹھ گیا اب اسکرین بند کیمرے بند لائیوند صرف ہمارے ایم سی آر سے جو سسٹم چل رہا تھا وہ چل رہا مدنی چہر کے ناظرین وہ مہمانوں کو نہیں پتا چل رہا تھا مہمانوں کو نہیں پتا چل رہا کہ ہے اس پہ بھی میں ہمارے جو ٹیکنیکل ہیڈ ہیں جاوید بھائی میں نے ان کو ارض کیا جاوید بھائی مدنی چہر کا ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے مجھے آپ کا پرابلم سمجھ میں آ رہا ہے یہ بتائیں کہ سنگل کیمرے پر میں تھوڑی دیر کے لیے آنر ہو سکتا ہوں کیا آپ اکیلے کو میں کیونکہ وہ تھوڑی ہو رہی تھی تو پھر میں نے کہا مجھے اکیلے کو تھوڑی دیر کے لیے آنر کر دو آپ میں آیا کہ میرا جو سلسلہ تھا وہ رمضان حال سے تھا لیکن وہاں سارا ختم ہو گیا تھا نظام تو میں اسٹوڈیو میں بھاگا فورن اور وہاں بیٹھ کر وہ جاوید بھائی نے مذاکرہ جاری تھا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا میں امیر سنت کو وہ امیر سنت بھی تشیف لا رہے تھے جلو سے میلاد کی ترکیب تھی یہ سب تھا وہ سب تھا کیونکہ وہ آدھا پونے گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے مگر وہ ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے کے آس پاس ڈلے ہو رہا تھا اور ہمارا آٹھ بجے اونر ہو جاتا ہے اور پہلی رات تھی چاند ہو چکا تھا اچھا بارہویں شریف بارہویں شریف, شریف کی پہلی رات اچھا اچھا تو یہ تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کر دیتا ہوں تو مجھے انہوں نے ان اونر کیا اب وہ میں بھی اونر بھی وہاں سے ہو رہا تھا جہاں ان کو سارا نظام کرنا تھا کیبلنگ کرنی تھی یہ سب کرنا تھا پورا آلٹرنیٹ ان کو اسکرین آن کرنی تھی تو میں زیادہ دیر اونر بھی نہیں رہ سکتا تھا تو پانچ سات منٹ اونر گیا لائیو گیا اور جا کر مزید نازن کو تھوڑی سی وہ نہیں سلاد والا دیتے ہیں پہلے کھانا آنے سے پہلے تو وہ رائتا سلاد وغیرہ ان کو دیا کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں امین سنت کے ہم براہ راست زیارت کریں گے پھر یہ کے کر میں ریلیز ہو گیا اس کے بعد پھر یہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے میں نے جا کر امیر سنت کو بھی ارض کر دیا تھا کہ ہمارا ساتھ پرابلم ہے تو تاکہ آپ بیٹھے تو آپ نے جیسے ہی سوکھے وہ بیٹھنا ہے آپ کے سامنے جو سکرین تھی اس پر لائیو تو آنا نہیں تھا اب جیسے وہ اب مجھے تھا کہ وہ لائیو دیکھیں گے کہ اسکرین پر تو ریکارڈیڈ چل رہا ہے تو ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے تو جنہوں نے یہ سب کرنا ہوتا ہے جو مین اسکرین با... اس کا اپنا قلبی و ذہنی اطمینان ہونا بھی ضروری ہوتا ہے ویسے علاج امام علیہ سنت نے سراہد فرمائی ہے کہ پیر کے کشپ پر اعتبار نہ کرے اپنا حال بیان کر دے ٹھیک ہے نا تو تو یہاں پر یہ کہ ارض کر دی تاکہ دعا بھی مل جائے پھر آدھا پونہ گھنٹہ لگا اس کے بعد ماشاءاللہ پونے گھنٹے کے بعد پھر یہ بند ہوتا وہ بند ہوتا پھر ہم نے مدنی مشورہ کیا پورا مدنی چاہیے مدنی مذاکرہ ختم ہو گیا پھر ہم نے کہا بھائی کل سے نہیں ہونا چاہیے کل پھر ہو گیا یا اس اگلے دن پھر ہو گیا مگر وہ نہیں ہوا کچھ اور ہو گیا وہی پورا سسٹم بیٹھ گیا تو یہی ہوا وہ نارملی پوزیشن پر ہی مسئلہ یہ تھا کہ ایسے موقع پر اپنی اس کو فنکشن کو اپنے پروگرام کو اپنے سلسلے کو اپنے اوکیجن کو سنبھالنا ہوتا ہے کوئی بھی مین جس کو جو مین رول جس کو پلے کرنا ہے نا اس کو پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے نہ گھر میں نہ باہر صحیح. یہ میری اپنی انڈرسٹی یہ صبر و تحمل تو جب ہونا کہ جب کبھی کبھی ایسے حادثے ہوں جیسے یہ ہے تو کبھی کبھی وہ ہے نا سال میں ایک دفعہ ہو گیا دو سال میں ایک دفعہ ہو گیا لیکن جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اس کو تو صبح و شام جو ہی ازمائشوں ہی سے تعمیر مسائل ہے مریض بھی تو بڑھ گیا نا ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے اگر یہ ایزی رہے پینک نہ لیتے رہیں اور جیسے ابد البھی بھائی نے جیسے ابھی چھٹو میں کہا کہ ایک چیز آتی ہے اور نکل جاتی ہے یہ بت گزر جائے گا گزر جائے گا گزر جائے گا یہ ہے دیکھیں جب پریشانی ایک ایسی شے ہے شئے, اس کو میں آپ کو مثال دو اب دیوار سے آپ زور سے ٹکرا جائیں زور سے دیوار سے سر ٹکرا گیا کوئی بھی جان بوجھ کر دیوار میں سر نہیں مارتا اچانک ٹکرا گئے اب ٹکرا گئے تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان ہو جاتا ہے جی یا آپ کی انگلی دروازے میں آ گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا نشان ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اب یہ کسی دوائی سے نہیں جاتا اب سوائے اس کے اس کا انتظار کرو گے یہ کب جائے گا جائے گا ضرور انتظار کریں اسی طرح یہ سر بے وقوف وہ سر سر ٹکرا ہے دیوار سے تو اب دیوار میں ایک اور سر ماریں گے ٹکرا ہے, ہے یا کی دیوار کو ہو دیوار مارے پھر ہاتھ ہی خراب ہوتا ہے تو اب ہاتھ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا اب لگ گیا نا درد جاتے جاتے جائے گا یہ لاس چیکے اس کا درد نہیں جائے گا چکر بھی آ رہے ہوں گے ویٹ کرے وہ تھوڑا سا پھول بھی جاتا ہے اپنی, اپنی طبیعت سے جائے گا نشان ہو جاتا کالا اپنی طبیعت سے جائے گا مگر جائے گا वा. یہ ہے تو جب بھی رات آئیے انتظار کریں صبح ہونی ہے اور جو صبح گزار رہے ہیں وہ تیار رہیں رات میں آنا ہے اللہ یہ زندگی کا ایسا سائیکل ہے کہ سے گزرنا ہے چار چار پانچ پانچ مہینے دو دو تین تین سال پریشانی آتی ہیں آزمائش آتی ہیں حضرت یوسف الا نبین والسلام کا کتنا عرصہ جیل میں گزرا میرا خیال ہے سات سال کتنے سال یاد نہیں ہے مجھے برسو جیل میں گزرے اور جب آپ کے لیے رہائی کی باری آئی نا یہ بڑا مدریف کر رہا ہوں اور اس مفترین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جب خوابوں کی تعبیر وغیرہ کے بعد جب شاہ مصر جو تھا وہ اس نے جب کہا کہ ان کو رہا کرائیں ان کو لے کر آئیں تو رہائی کی باری آئی تو آپ نے حالانکہ آپ کے لیے تو ایک وہاں سے حکم جاری ہو گیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے مگر ارے ماشاءاللہ اللہ تو ان کو رہا کر دیا جائے مگر حضرت یوسف علا نبینہ نبی نبی واللاۃ السلام کی ایک پیاری ادا وہاں یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے اس بات کو رکھا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے میں یوں نہیں نکلوں گا آپ نہیں نکلے جیل سے باہر جو آپ جیل تھی نہیں نکلے پہلے وہ جو آپ کے اوپر جو بات تھی اس کو دوبارہ کھولا گیا اس کے بعد دوبارہ اس کی تفتیش کی گئی اور یہ بات جب پروف ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ نبی نے واللاۃ السلام پر جو الزام لگا تھا وہ الزام درست نہیں تھا تو اس کے بعد آپ نے پھر اس بات کو ایڈمٹ کیا قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تو یہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کر کر اپنے آپ کو ریلیز کروانا کہ اپنے اوپر لگے ہوئے جو الزامات ہوتے ہیں اسے خود کو نکالا جائے اس کے بعد آگے بات کی جائے تو یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے مشکل میں نے جو آپ کے سارے آ... مدنی پھولوں سے جو دو چیزیں نوٹ ڈاؤن کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آنے پر پہلے نمبر پر تو آپ, آپ کو اطمینان میں رکھیں اپنا ٹیمپر لوز جو ہے وہ نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ کرائسس مینجمنٹ یعنی کس طرح سے آپ کو اس میں سے نکلنا ہے اس کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی آئے گی اور پریشانی جو ہے اس میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے پریشانی دور ہوگی تو وہ خوشی میں تبدیل ہوگی ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے وہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا شغل ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ جو بھی یہ وہی چیزیں آفس میں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی آفیس پہ آئے تو میں اس کو بولوں بیٹا جانے کا ٹائم تھوڑی ہے کم از کم صبح کو آپ ساری زندگی بولتے رہو میں وقت پہ آ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے بھائی نہیں میں بات یہ کہ میں نے اپنے اولاد کو ویسے ہی نازو انداز سے ایسا رکھا تھا کہ مجھے یہ تھوڑی ایکسپیکٹ تھا کہ یہ تاؤمر پھر یہ ایسا ہی بننے گا کہ نہیں آؤں گا تو نہیں آؤں گا آؤں گا تو آؤں گا نہیں آیا بہرحال پھر بھی یہ دوسری رخ کی طرف چلا گیا مذہبی روخ روٹ پہ تو آفیس کے اسٹاف کو کسی کو لے جائے نماز کے لیے کسی کو کیا لے جائے بہرحال پھر بھی جتنا اس سے ہوا اتنا تو اس نے کوشش کی پھر یہ کاروبار میں گیا دوسرے کے ساتھ لیکن وہاں بھی اتنی ایمانداری سے کاروبار کیا کہ اللہ نے اس کو وہاں اچھا نوازا اس میں انکار نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ تھی کہ بیچ میں کام کم تھا تو ایک مرتبہ یہ گیا سیٹ کے پاس سیٹ کو یہ دینے کے لیے کہ یہ دو لاکھ آپ کے کائکا का دو لاکھ روپیہ دو تین مہینے سے اپنے کام نہیں ہے نے تو بولتے دو لاکھ بلا کام نہیں ہے تو کیا ہوا میں نے آپ سے یہ کام تو سیکھا ہے نا تو میں نے کسی اور کا مان لیا کسی کو بیچا پر پیس میں نے دو دو روپیہ رکھا تھا ایک روپیہ آپ کا ایک روپیہ میرا تو اس وقت وہ سے بھی بڑا خوش ہوا کہ نہیں حقیقت ہے بولا میرا کام ہے کہ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں نا یہ آپ کی امانت ہے یہاں جو بھی کرتا ہوں لازمی ہے کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے اس لیے میں دینے آیا ہوں اور وہ بچپنا جو اس کا تھا جب کسٹم میں کام کرتے تھے تو یہ وہاں جاتا تھا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے یہ وہاں بھی ادھم شروع وہاں کے سارا اسٹاف کسٹم کا کہتا تھا یار کیا یار تیرا بیٹا تو سمجھ میں نہیں آتا نہ اب یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کو چھوڑ کے چلا گیا کہاں چلا گیا جس جگہ پہ گیا ہے تم بھی جاؤ اس کے پیچھے وہ منع تھوڑی کرتا ہے کہ میرے پاس نہیں آؤ بولا ہاں یار یہ تو بات ہے مگر پھر تمہارا اللہ کا شکر ہے مجھے کہا کہ آئی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے مگر کیا یار ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم اپنے اس میں لے لیں آپ کی اجازت آئی ہوں میری اجازت اور پھر آپ کو شکوہ شکایت نہیں, ہوگا، نہیں ہوگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بولا نہیں آپ کو پھر بعد میں یہ کبھی ملے نہیں ملے گا کوئی بات نہیں میرا پہلا کام یہ ہی ہوگا کہ میں اس کو حقوق عبادت معاف کر دوں گا ختم پھر میرا پاس آوے نہ آئے اس کا مجھے غم بھی نہیں ہوگا نہ اس کو بھی غم نہیں ہوگا نہ اس کو گناہ ہوگا کہ ماں باپ کے پاس با نہیں گیا کوئی فرق نہیں پڑتا بولے عموماً ماں باپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بچہ دین میں گیا تو ماں باپ تو سر پکڑ کے روتے ہیں میجوریٹی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس نہیں آتا نہیں بولے نہیں آتا ہے جس جگہ پہ گیا ہے وہ غلط جگہ ہے جگہ تو اچھی ہے تو تم برداشت کر لو کہ تم اس کی کمی کو محسوس نہیں کرو اور اپنے منہ سے کہہ دو کہ تجھے حقوق بات معاف ہے یہ تو مجھے جو ہے نا کوئی چیز کی محسوسیت اس لیے نہیں ہوئی کہ ماشاءاللہ اللہ جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت میں اور اس کی والدہ نے ہم نے مل کے نام رکھا تھا تو مجھے بولا کیا نام رکھنا ہے تو میں کہا سوریہ آر عمران کے حساب سے اس کا نام عمران رکھ دو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی راہ پہ چلا جائے تو کبھی کبھی اس کی والدہ سوچے تو میں اس کو بولوں تیرے پاس آتا ہے نا دعا لے کے جاتا ہے دعا دے کے جاتا ہے فرق کیا پڑتا ہے لگا ہوا ہے نا ایک کام میں ٹھیک ہے ہماری آخرت سما جائے گی ہمارا کیا فرق پڑنا ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر یہ دین میں اتنا جا چکا ماشاء रात दिन बस उसी के पीछे था जब मेरी वाइफ के आखिरी दिन थे उस वक्त इसका प्रोग्राम था कि मैं हैदराबाद जाऊं होगा मिशन जो भी मजहबी तो उस वक्त मैंने इसको मना किया था बोला देख, अभी इस वक्त नहीं जा, बाद में चला जाना क्या फर्क पड़ता है आज तक तेरे को जिंदगी में मैंने रोका नहीं है जहां भी जाता है कुछ भी करता है मैं मना नहीं करता तबलिंग में जाता है इधर जाता है कहीं भी जा कोई बात नहीं लेकिन अभी इस वक्त बेटा इसकी पोजिशन सही नहीं है اس لیے تیرا رہنا ضروری ہے اور اتفاق سے اسی رات کو حضرت صاحب بھی آئے تھے دعا کے لیے خاص کر تو کوئی ایسی چیز اللہ کے فضل سے اس میں نہیں تھی بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں اچھے اچھے لوگ جو ہے نا راہ بھٹک جاتے ہیں پیسہ آتا ہے سب کچھ آتا ہے راہ بھٹک جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے سقامت دی اور انشاءاللہ دے گا اور میں بڑا خوش ہوں میرے پاس جی آتا ہے تو بعدوں کا ٹیلی فون کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ہی فون ہے. پھر آتا ہے الوا پوری لے کے آ جاتا ہے باپ کو جس کو ہم کہتے ہیں مذاق میں لولی باپ کھلا کے چلا جائے گا ٹھیک ہے بڑے کیا فرق پڑے گا آتا تو ہے نا اس لیے احتیاط لازمی ہے اب احتیاط اس طریقے کی میں کرتا ہوں کہ ابھی تو خر میرے کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے تو پاؤں وغیرہ میرے جکڑ گئے ورنہ ہر اتوار کو اس کے گھر پہ جاتا تھا بچوں سے ان کے ملتا تھا. ہر اتوار کو کوئی اتوار نہیں جاتی تھی کہ میں نہ جاؤں کیوں یہ نہیں آگے یہاں قدم حالت صحیح نہیں ہے سیدھی سی بات اس کے علاوہ بھی ہم نے تو یہ کوشش کی کہ ہم اس کے پاس ہی جائیں تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو حالات کے لحاظ سے بھی تو اس کی اور کوئی حرکتیں نہیں ہیں اس وقت اتنا وہ نہیں تھا اس میں شرارت کا رجحان شروع میں نہیں تھا جد ضرور تھی لیکن اس وقت وہ رجحان اتنا نہیں تھا شرارت کہا کرکٹ کا یہ وہ تو بڑا شوقین تھا جس کی حد نہیں ہے لیکن اللہ نے جو موڑ دیا تو وہ ایسا دیا کہ یہ پہلے دینی ہی پہلے تو پتلو نہیں بیچ دی اپنی گھر میں ٹی وی بیچ دیا وی سی آر بیچ دیا سب کچھ بیچ دیا اچانک چینج آنے کی صرف ایک وجہ ہے جو میں نے مارک کی یہ سولجر بازار میں رہنے گئے تھے نا جب اپنی خالہ کے ساتھ وہی سامنے گزار حبیب مسید ہے وہاں حضرت الیاس جی وہاں آتے تھے وہاں تقریر کرتے تھے یہ گلیری میں بیٹھ کے اس کی تقریریں سنتا تھا جو آہستہ آہستہ آہستہ اس کو اثرات آئے وہ اثرات نے اس کو پورا پکڑ لیا پھر یہ خود وہاں جانے لگا مولانا کوکم نورانی وہ بھی کبھی کبھی مجھے کہتے تھے دیکھو اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ کام ہو پہنچ گیا شکر ہے اللہ کا میرے جیسا خوش قسمت آدمی نہیں ہوگا جو جس کا بچہ سرائے راست میں ہو اور پھر اس دور میں इस दौर में तो बहुत मुश्किल है कि कोई राय रात में जाए ठीक है ये क्रिकेट खेलता था अब तो नहीं है ना कहीं भी और क्रिकेट का इतना शौकीन था कि क्रिकेट की कॉमेंट्री भी आ जाए ना तो ये अपने कान में रख देगा जूडो कराने का भी शौक था तो ये ये चंद चीजें तो ऐसी है जो मुझसे छुप के ही चलती थी इसलिए क्या हम कुड़कुड़ -कुड करेंगे हम कुड़कुड़ -कुड तो नहीं करेंगे हमने तो जब तुमको सौंप भी दिया है तो बात खत्म हो गई उसके दौरान में ये सियासत में भी चला जाता था मैं कहा बेटा सब कुछ करो सियासत में नहीं जाना بس نہیں میں بھی نہیں چاہتا ہوں بس نہیں بالکل جذباتی نہیں ہے بلکہ صبر و تحمل والا شخص ہے شروع سے یہ تو میں نے مانا اس کو صبر و تحمل والا حالانکہ میں بہت غصے میں ہوتا تھا سب کچھ تھا لیکن میں نے کبھی اس کو غصے میں نہیں پایا بہت اچھا تھا پڑھائی میں اس میں شک نہیں ہے پڑھائی میں بہت اچھا تھا ہاں کام کے معاملے میں تھوڑا سست یہ تھا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیوٹی پہ نہیں آنا آفس پہ سیدھی بات آپ کچھ بھی کر لو میں تو اپنے وقت پہ آؤں گا ختم ٹھیک ہے بھائی نہیں وزیے کہ اللہ ان کے نصیب سے مجھے اور زندگی اور تندرستی دے تو بہت بڑی بات ہے آج کل پاؤں کی وجہ سے جا نہیں سکتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ کا کرم ہے مالیج کا اور یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو راہ راست رکھائے رکھا ہے اور ان اللہ یہ بڑی خوش قسمت کی بات ہے ملیجہ کے آپ کی طرف سے Uh, اس بات کا ایک uh, مطالبہ بھی تھا محبت براک کہ شورا کے والد صاحب کے uh, تاثرات کیا ہیں یہ ہمیں بتائے جائیں اور آپ uh, جو مدنی uh, سلسلے کا جو تشہیری مدنی گلستہ دیکھتے ہیں اس میں بھی نگانشور مدنی چینل والے ہی کر سکتے ہیں الحمدللہ مدنی چینل والوں نے یہ کر دکھایا اور یقینا آپ کو خوشی موضوع پہ آپ لے کر آگے سارا خیر خوشی ہوئی ہوگی نگران شورا کو والد تو والد ہی ہوتے ہیں جیسے بھی پیار میں فرمائیں ماشاء <coughs> والد کی خوشی بھی تو دکھانی نہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بات کہی کہ میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا باقی نصیب والوں کے اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنے باقی دھم تھے کیا بولا جا اصل میں یہ تقریباً باتیں جو ہے نا وہ میرے مدنی ماحول سے جی پہلے کی تھیں اور یہاں جانا وہاں جانا اس کے ساتھ مل جانا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا کھیل تماشے دھم بازی کابو میں نہ آنا وقتی پابندی کا نہ ہونا یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس بات کو یقین دلانا یعنی کسی کا یقین آنا یہ شاید عبدالحبیب بھائی کو پتا ہوگا کہ ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین ان کو مشکل سے ہوتا تھا کہ عمران کیسے دعوت اسلامی میں چلا گیا ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ بات ہو گئی تھی کہ امیر علیہ سنت کی کرامتوں پر یا امیر علیہ سنت کے فیضان پر تو نگرانی شعرا کے کچھ پرانے دوست ہم ساتھ بیٹھے تھے تو کہہ رہے ہیں ساری کرامتیں چھوڑو عمران کو جو عمران بن گئے نا ابھی یہی امیر علیہ سنگی کہ اتنی بڑی کرامت ہے کیونکہ جنہوں نے وہ عمران دیکھا تھا اور ماشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے تو ماشاء اللہ واقعی فیضانے امیر علیہ سنت ہے اور یہ بڑی بات ہے الحمدللہ الحمد کا بہت کریس تھا آپ کس کا نہیں تھا ایک دین اور مذہب کی طرف آنے کے علاوہ ہر چیز کا کریس تھا بولر تھے بیٹسمین اب اتنی ساری باتیں تو یہی ہے میں اس وقت کیا بات ہے اس وقت بھی آل راؤنڈر تھا یہ جملہ سمجھنے والا ہے ناظرین آپ کی کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں کافی سارے کالز بھی ہیں میسیجز بھی ہیں اور آج مدری کسوٹی عبد بھائی نے کرنی ہے تو آپ نے ان کو پچیس سوالوں میں جو ہے ان سے جواب لیا یا دیا یا نہیں لیا جو بھی کیا پچیس تو آج ہاں جی یہ ایک بتا رہے تھے آپ نے بھی سب کو بتا دی کہ بات تھوڑی ہوئی ہے میں تو یہ کیوں کریں گے آپ کیوں نہیں کریں رہے ہیں میں کروں گا کیا چائے وہ کریں کہ چائے بسکٹ کے لیے بلائے کیا مجھے پھر بلائے کیوں اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گا تو آپ تبصرے کرو مدنی چین کے ناظرین کے ساتھ بیٹھے میں بچی کے ساتھ تھوڑا باتیں کر لیتا ہوں ہماری پیٹ مضبوط کسوٹی تو ہوگی مدنی کسوٹی تو ہوگی اور بھی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ کال کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بھی چلتے ہیں سلحی صلی اللہ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 فضر رحمان اطاری لب میں حاضر ہوں سلسلے میں میری نگانے شورا سے یہ ارج ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود آپ کو پریشانیوں سے دوچار بھی ہونا پڑتا ہوگا تنظیمی مسائل بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے اس کے باوجود آپ کیسے خوش رہتے ہیں؟ اور آپ کا اور عبدالحبیب بھائی کے درمیان کون سا رشتہ ہے اسلامی بھائی ہونے کے علاوہ یہ بھی عنایت فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیر ساتھ ہو تو پھر اللہ اللہ اللہ, اللہ ترکیب بنی جاتی ہے بہت بڑی دھارا جب ساتھ ہو نا تو اطمینان نصیب ہو ہی جاتا ہے اللہ کا تھا کروڑوں کرو میں پریشان نہیں رہتا ہوں ایسا نہیں ہے ظاہر ہے وہ پریشانی کا سارا ٹکڑا لے کر لائف سلسلے میں تو میں آنے دے رہا کو رکھ کر آنا ہوتا ہے تو الحمد للہ ہم دونوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ایک اسلامی بھائی رشتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہماری رشتے داری بھی ہے خاندان میں بھی ہماری رشتے داری ہے الحمد للہ ہم رشتے دار بھی ہیں ریلیشن شپ ہے ہماری اور کتنے اراکین شورا ایسے ہیں جن سے آپ کی کوئی رشتے داری میں ایسی رشتے داری کسی کے ساتھ نہیں ہے رشتے داری تو عبد الحبیب بھائی کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میرا خال مدنی شعورا کے بعد رشتے داری کا سلسلہ ہوا تھا جی میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب کی دوسری شادی جو والد صاحب ہے نا کیونکہ دوسری شادی میں نے اوپر رہ کروائی ہے یہ بھی بڑا یونیک ٹاپک ہے کبھی موقع ملے نا یعنی کسی بیٹے نے اپنے والد کی اوپر دوسری شادی بہت مجھے اس میں کام کرنا پڑا اور میری کمال کافی رزسٹ تھی اور میں کہ آپ کو دوسری شادی کرنی ہے یہ بھی نہیں مان رہے تھے دوسری شادی کرنے لیکن مجھے تھا کہ ممی نے سننے سے میں سیکھ چکا تھا کہ والد صاحب ماں ہو یا والد ہو دوسری شادی والد ماں کا ما... ما... والد کا انتقال ہو جائے ماں عدت گزارے دوسری شادی کروا دو اور والد کا انتقال ماں کا انتقال ہو جائے تو تین دن سوک کے اس کے بعد آپ شادی کروا دو تو تیسرا روز میری ماں کا گزرا اور میں نے چوتھے روز غالی بن یا چوتھے پانچویں پانچ پانچ روز میں نے خاندان کے دو چار لوگوں سے باتیں کی میں کہا میں اپنے باپ کی شادی کروا رہا ہوں اپنے والد کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ میری لائن تو چینج تھی والد نے بتایا نا کہ لائن ہی میری بالکل چینج تھی زدی بھی دے زدی بھی دے مدنی مول سے پہلے کی بات ہے تو پھر تو انہوں نے کہا نا کہ بہت صور و تعمل والا ہے نہیں <laughs> زد میں ایک ہزم بھی تو ہوتا ہے نہیں وہ زد نہیں ہے یہ ایک سمجھے گا والد صاحب کے ساتھ خیر خائی ہے یہ کیا وجہ ہے بڑھاپے بھی شادی دوسری کروانے لوگ تو بڑا مایوس سمجھتے ہیں اصل میں یہ مایوب پہ کو سمجھتا ہے میں کہتا ہوں پا ہی وہ ہے جس میں حقیقت بیوی بی کی کمی محسوس ہوگی اس کو یہ میری مدنی چینل کے تمام ناظرین سے مدنی کہہ نہیں پاتا بیچارہ چارا نہیں والد بلد صاحب بلد سے تبھی نہیں کہے گا اور بھی مطلب کہ خاندان اور اولاد وغیرہ ہوتی ہے کہ اکیلے کے ساتھ ہی ایک چاہیے اس میں بالکل اوپر رہ کر الحمد تو جو جن سے میری والد صاحب کے صاحب کی دوسری شادی ہوئی وہ آج عبدالحبی کی خالہ ہیں یعنی وہ ہمارا رشتہ بعد میں جا کر ہوا ہے میری میری خالہ کا بھی ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا وہ بھی بیوہ تھی اور یہ اس طرح شادی ہوئی پھر ہم یوں کزن بن گئے حقیقی کزن نہیں ہیں لیکن بعد میں جا کے ہم کزن بن گئے ایسا ہوا ہے बड़ी बड़ी कारखाई है जी लद्दाइक में सोचकर आता है हादसाती तौर पे इतफाकी तौर पे हो जाता है एक बहुत जबरदस्त यूटर्न आ जाता है एक बहुत जबरदस्त जो टर्निंग मोइट आ जाता है जहाँ पे आगे वो जबाने जो साथ देना छोड़ देती है यूनिक बात आप कर मेरे वालिद साहब ने मना ठीक है मगर मेरा निका तू पढ़ाएगा कभी किसी गा तक निका पढ़ा ही नहीं है मुझे निका तू पढ़ा अरे मैं निका नहीं पढ़ाता हूँ مجھے نکاح پڑھانا آتا ہی نہیں ہے نہ میں نے نکاح پڑھانا سیکھنا ہے کیونکہ پھر میں نکاح پڑھاتا رہوں گا اور دوسرے کام پھر میں کر نہیں سکوں گا کوئی کنزول ایمان مسجد بابری چوک پر ہمارے امام صاحب کے ذریعے ہم نے نکاح کی ترکیب بنائی تھی الحمد اللہ کا شکر ہے شامل کریں. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ذرا میں موضوع پورا کر دوں یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہاں محض اپنا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا حاجی عبد الحبیب کی ان کی خالہ کے ساتھ خیر خوائی جی. اور میرے میرے والد صاحب کے ساتھ خیر خوائی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہوا ہے تو آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے آس پاس میں کون ایسا جس کو خیر خوائی کی ضرورت ہے موضوع میں اس لیے پورا کرنا چاہ رہا ہوں ماشا اللہ. ماشا اللہ. ورنہ یہاں مخالفت بہت ہوتی ہے مخالفت کرنے والے یہ نادان ہوتے ہیں انہوں نے کرنا کرنا کرنا کرانا کوئی نہیں کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات مرد کو ایسے مسائل آ جاتے ہیں جس میں سوائے اس کی بیوی کے اس کا اور کوئی مددگار نہیں بن سکتا بعض اوقات بیوی کے ساتھ ایسے عورت کے ساتھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس میں سوائے اس کے شوہر کے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا نارملی طور پر لہذا رحم کیجیے ان کے اوپر اگر مطلب کوئی ایسے خاندان میں ایسی خواتین ہیں کہ جو یا تو بچاری کو طلاق ہو گئی ہے یا ان کے شور کا انتقال ہو گیا ہے اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے اور اب کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ان کی بھی شادی کروا دیجئے اور ایسے اگر اسلام مرد ہیں والد ہیں یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو خیر کریں کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ان کی بھی شادی کروا دیجئے یہ تھوڑا منع کریں گے ان کا منع کرنا بعض کا مرووطن بھی ہوتا ہے اب یہ تو مسکرا کے بولیں گے یار میں تو انتظار کر رہا تھا یار کوئی آگے پوچھ ہی نہیں تھا یہ تھوڑا سا مربت ان کو جھجھک بھی آئے گی لیکن تھوڑا سا سپورٹ ملے گا نا تو یہ امید ہے کہ کر لیں گے میں پوچھتا رہا تو میرے والی صاحب کو دعائیں دیتے ہو نا بولا دعائیں تو دیتا ہوں بھی الحمد للہ یا اس میں صحیح ہے نا جی امید کون شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ندیم سعیدی مرکز الاولیاء لاہور نگرانی شرح سے میرا یہ سوال ہے کہ میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں مدنی کام بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن دونوں کام مجھ سے خوشی خوشی نہیں ہو پاتے یا مدنی کام صحیح نہیں ہو پاتے یا میں اپنے تعلیم کو صحیح وقت نہیں دے پاتا تو مدنی پھول عطا کیجیے کہ کس طرح دونوں کاموں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے میں خوشی خوشی دونوں کام کر سکوں اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے سکوں برائے کرم مدنی فولتا کی جامع المدینہ ماشاءاللہ اللہ داود اسلام کے بہت اہم شعبہ ہے اور اس میں مدنی کام کرنے والے طلبہ کرام کی بھی کمی نہیں ہے مدنی کام بلکہ میں تو پچھلے دنوں ان طلبہ کرام سے میں جانتا ہوں ابھی بھی ہمارے مرکزی جامع المدینہ فیضان مدینہ میں یہ تخصص الص کر رہے ہیں کہ ان کا پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مدنی کام میں بھی ہیں مدنی مذاکرے میں بھی ہیں دورہ حدیث شریبی کیا اچھے انداز سے کیا اور آج ماشاءاللہ تخصص تخص الصلفی کے اندر ان کو داخلہ بھی مل گیا ہے, ہے تو میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور میری اپنی سمجھ میں یہ ہے کہ آپ کسی کام کو مشکل سمجھیں گے نا وہ کام کرنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا آپ کسی کام کو مشکل نہ سمجھیں جب آپ کو یہ لگے گا یار یہ یا میں نہیں کر سکتا تو شاید آپ نہیں کر سکیں گے اور جب آپ کو لگے گا نا کہ یار یہ پرابلم ہی نہیں ہے میں تو کر لوں گا تو اللہ کی رحمت سے ایک اس میں جو ہے آپ کو ایک ہمت و طاقت آ جاتی ہے اور کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ انشاءاللہ کر جاتے ہیں تو آپ اس طرح اپنا جدول بنا لیں کہ یہ پڑھائی کا وقت ہے یہ مدنی کاموں کا دیگر کرنے کا وقت ہے یہ مجھے فیملی کو ٹائم دینا ہے انشاءاللہ شاء ہو جائے گا اللہ نے چاہتا ہوں. اور اس میں جو وہ کام جو نیند کی وجہ سے بعدوں کا فضول گزرتا ہے یا بعدوں کا دوستوں اور موبائل پر فضول گزرتا ہے اس کو مائنس کر دیں گے تو وقت ہی وقت ہے مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے مدنی اشار کی تکرار بھی ہے اور فوری جواب کا سستہ بھی کرنا ہے اور گھڑی بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی جو ہے وہ گزر رہا ہے کالس بھی ان ناظرین کی شامل کریں گے میسجز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے ایک اور مدنی ملدستہ اس کو بھی شامل کرنا ہے مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں بار بارنی میں ہی پوچھ لیتا ہوں تینوں سے نہیں نہیں ہماری باری ہے بات تھوڑی ہوئی اور اپنے کہا ہے میں حاضر ہوں جی عبدالحبیب بھائی جی حضور کتنے سوال ہیں پانچ سوال یہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کا فورمنٹ کیا ہے ہمارا تو یہ ہے کہ جی گیارہ سوال اور بارہ میں بھر جب چلے ٹھیک ہے آپ کے رہا کہ ہم نے تو آپ کو پچیس سوالوں کا موقع وہ معاملہ کچھ اور تھا بار بار آپ کو بھی گھما کے بات کرنا ضروری ہے سر وہ ایک ایسا وقت تھا میں ابھی تھوڑا کور کر لوں وہ ایک ایسا وقت تھا کہ وہ وقت گزارنا تھا رات تھوڑی بڑی تھی ٹیلیتون ہو رہا تھا یو کے میں تھے ہم تو میں نے کہا کوئی ایسا سوال کرے جس کو پہنچنے میں دیر لگے تو کوئی مسئلہ نہیں آدھا پودہ گھنٹہ بھی لگے تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ کو تو پانچ سات منٹ میں پہنچنا ہوتا ہے نا hmm. آپ کے پاس سات آدھا منٹ ایسا ہی پہچھیں گے جس کو پانچ سات منٹ میں آدمی پہنچ جائے پہنچ جائے یا نہ پہنچ سکے فیصلہ ہو جائے گا پانچ سات ٹائم بتایا گا رفیق سے ہارنے میں بھی مزہ آئے گا ٹھیک ہے اپنی پٹ بھی اپنی ساری درتے آپ سے چلے اب کیا سوال کرے بھائی میں تو آپ پوچھو گی نہیں تو پوچھنا ہے سوال تو گری کی یہ ہم ہے گڑیاں چل رہا ہے جلدی چلا دیں گے آ بھی دے بھائی چل گئی چل گئی چل گئی ٹھیک ہے مرد ہے جی بقاید حیات ہیں غریب حیات سے متأثر ہیں امبیائی کرامے سے لا لا صاحب کرامے سے لا, لا کتنے سوال ہو گئے سلم بھائی چار ہو گئے پانچیں گھڑی چل رہی ہے <coughs> پاکستان سے تعلق ہے نعم پاکستان دباد اس مدنی مکالمے کا بڑا فیڈ بیک آ رہا ہے ماشاء الدینا مدینہ جس نے بھی دیکھا تاریخی گھڑی دوبارہ چلا دی آپ کا ٹائم نہیں کی بات ہے آپ کو نقصان ہو دوبارہ گھڑی چلائی یار آپ ہماری بات نہیں سنتے انہوں نے کہہ دیا گڑی دوبارہ چلاؤ دوبارہ چلا دی بات میں میرے ساتھ جی بہت تعریف کر رہے ہیں لوگ ماشاء جی عالم تھے جی عالم نام باب المدینہ کے میواشاہ میں ان کا مزار شریف ہے اللہ ونی. نعم آپ کے میرے استاد تھے نعم مفتی محمد امین صاحب سبحان اللہ یہ تو آج کرامت بھی میں نے کہا تو لگتا نہیں پہنچے گا چھ سات سوال پہ پہنچ گئے ہمارا تجربہ ہے یہ کیا بات ہے کیا ہم نے اپس میں طے کی تھی وہ بھی ہوئی نہ جائے ہاں ہو جائے کیا کتنی جلدی ختم ہو گئی سوال یار میں نے کہا آج تو پہنچے گی گیارہ بارہ سوال پہ ماشاءاللہ ویسے یہ کہاں ٹرننگ پوائنٹ آیا یہ تو بتائیں یہ تاریخ بکال میں سے گھڑی دوبارہ چلائی اور ڈائریکٹ آپ میواشا پہنچ گئے یہ کچھ کنیکشن ہے جی جی کچھ کنیکشن ہے جی ہم تو پروف ہو گیا ماشاءاللہ یہ اللہ کنیکشن تھا آج تو میں سوچ کے آیا تھا کہ یہ بہت دیر پہنچ تو جائیں گے مجھے تھا ماشاء اللہ ہم دونوں نے ساتھ مبتی, آگے پیچھے پڑا محمد امین بارت... صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد ہے میرے بھی استاد ہیں بہت کمال شخصیت اب انہوں نے میں جب پاکستان میں پہنچا نا تو اب پاکستان میں ظاہری حیا سے جو متصف نہیں ہیں ان کا تصور کرنا ہے تو یا تو وہ تین ہیں جو صحر مدینہ میں ہیں <تصفيق> یا وہ ایک ہے جو میوا شاہ میں مجھے چار میں لگی بڑے بڑے مزارات تھے غازی ان چار پہ کیوں گئے کیونکہ وہ ان کی بھی جو رغبت ہے نا ماشاء اللہ ہمارے استاد صاحب میں تو وہ مجھے اندازہ ہے اس کا اچھا ہمیں بہت محبت تھی ہمیں بہت محبت دیکھیے کتنی رقبت ہوگی عبد الحبی بھائی کے بہت جلدی بہت کمال ہو گیا ماشاء اللہ چلے بھائی جو ہم نے سوچی تھی وہ بھی کر لے کر لو بھائی کر لو مہربانی مدیجہ کے نازی میرا ساتھ دے یہ خوشی داخل کرنی چاہیے کیا خوش ہو جائے آج آپ کو اتنا زبردست لدنی وستا دکھایا آپ کو ویسے کہنا آپ کہ ایک نہیں دو کرو بھائی چلو بھائی میرے والد صاحب کے ساتھ ہی کروا دو نا دو تین جی مرد نہیں عورت نہیں کمال سوال کیا آپ نے دونوں نہیں دو سوال ہو گئے نہیں کوئی متبر کوئی مقد... کوئی مقام ہونا تو مقدس ہی ہے مقام بھی نہیں ہے مقام مکام بھی مقام بھی نہیں ہے چار ہو گئے شے ہے استعمال میں جو شے ہوتی ہے نہیں یہ دوسرا سوال ہے یہ شے اور استعمالی شے دونوں میں فرق ہوتا ہے ہوتا ہے ایک شے ہے ایک وہ ہے جو استعمال میں ہوتی ہے ایک شہر ٹھیک ہے شے ہو گئے ٹھیک ہے شے جواب آپ کو کلک کیا آپ دوسرے کا بھی چنے بارہ ٹھیک ہے جانے دیں جی چھ چھٹا سوال اس شے کا تعلق کسی اللہ کے نبی سے ہے نعم سات سوال آپ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس شے کو براہ راست کو نسبت ہے نعم سوال ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس شے کو استعمال کرنا ثابت ہے نعم اس شے کا ہمارے لیے استعمال ہونا سنت ہے نعم دیکھئے نام پہ جانے سب کتنے ہو گئے ناؤ ہو گئے جی آج کل اس کا فداود اسلامی میں چرچا ہے سلام اللہ بعض دل چاہتے جواب ہی نہ دے گول کر جائے میں چرچا آیا جی اور دھوم دھام سے چرچا ہے الحمد للہ ماشاء آپ اس مسواک کا سوال کہہ رہے ہیں جو میرے آکا کے استعمال میں رہی ہے سلحان اللہ الحمد للہ رب العالم. بالکل جواب درست ہے فیضان ہے سلحان آپ کچھ خیر عطا فرمائے لگے ہاتھوں مسواک پر کوئی مدنی اب تینوں سے میرا مگر میں پوچھ لوں ایک مدنی کسور جی عبد الحبیز لال اب لال مجھے یاد آ گیا لال اب ہم آپ کے سلسلے کے لیے راج شورا کو مجھے کبھی کبھی ترس آتا تھا ہم لوگ یورپ میں تھے یو کے میں تھے وہاں نو ساڑھے نو بجے یہ دو بجتے تھے آپ کے تو ہی رات ہم ساتھ ہوتے تھے <coughs> <coughs> تو ایک بار انہوں نے مجھے کہہ دیا بھائی میرا سلسلہ ہے صبح نو ساڑھے نو بجے آپ چلیں گے میں نے کہا لا لب بیک اچھا یہ نو بجے اٹھتے میں ان کو واقعی میں نے کہا ریکارڈیڈ چلا دیں لیکن ماشاء ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ انتظار کرتے ہیں تو یورپ اور یو کے سے جب بھی آئے نا واقعی بڑی مشکل آئے مطلب یہ ان کی ہمت تھی میں تو دو تین بار کرنی کترا گیا میں نے کہا ہی کریں کا سلسلہ ہے نے کہی ہے تو آج میں نے پھر اس لیے وہ یاد آ گیا مجھے کہ باقی بڑا ڈیفیکلٹ تھا نو ساڑھے نو بجے وہاں اٹھ کر ساری رات جا کر ٹھنڈی رات کی جاتا ہے ایک بار تو یورپ میں کہیں پہنچے ہی تھے اور پہنچتے ہی آپ کا سے ذمہ داری ہے کل باپا کا مدنی مذاکرہ جو کرنا ہے نا یہ بہت موٹیویٹیڈ ہے مجھے دو تین دن سے میرے سنر کی طبیعت کا پتہ ہے اور کل جس طرح آپ کو نزلہ اور گلے جو بھی آپ کی کیفیت تھی وہ مدنی چینل پہ ظاہر ہو رہی تھی اور ایسی سچویشن میں نارملی اسلامی بھائی جو اپنے جدبل آگے پیچھے کر دیتے ہمارے کئی تنظیمی ذمہ داران بعض اوقات ہو سکتا ہے ہوں اسلامی بہنیں ہوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں لیکن ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے میٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں کروں گا میں آؤں گا جب انسان اس کمنٹمنٹ پر نہ آ سکے نا تو نہ آنے والا جو ریزن ہے نا وہ انتہائی قابل رحم ہونا چاہیے یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ یار واقعی سچویشن میں بندہ کیسے آئے گا تو ایسی سچویشن میں اگر نہ ہو نا ہونا تو انسان اپنا کمنٹمنٹ پورا کرے امیر سندر کا اپنے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک کمنٹمنٹ ہے کہ میں نے ہفتے کو مدی مذاکرہ کرنا ہے آپ آئیے گا آپ اس سے پہلے کتنی کوششیں کرتے رہے ہوں گے کہ میں مطلب میری تھوڑی طبیعت ایسی سنبھلی رہے کہ میں مدنی مذاکرہ کر سکوں اس کے بعد جو آپ کی کیفیت تھی وہ بھی مجھے سامنے تھی کہ جب آئے تو اتنا بولنے کے بعد جب انسان آتا ہے تو عموماً اسی سچویشن میں بدن بھی تھک جاتا ہے عمر کا بھی تقاضا ہے طبیعت کا تقاضا ہے پھر اس عمر میں ویسے انسان میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں اور آپ کا اس عمر کے ساتھ ساتھ اس طرح نزلیں زکام اور دیگر طرح کے بدن میں تھوڑی سی وہ, وہ تو اس میں بھی آپ کا خوشباش ہونا یقین مانے یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ مسکراتے نظر آتے ہیں خوشباش نظر آتے ہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ میں امیل سنت کو دیکھتا ہوں کہ وہ جس انداز وہ نظر آتے ہیں نا یہ ان کا حصہ ہے اللہ یعنی میرے خاندان اور دنیا بھر کے اسلام آباد کے خاندانوں میں جتنے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا ان سب کے لیے میرے میں یہ کہوں گا امیل سنت رول ماڈل کہ وہ کل کل شام کی بات ہے ایک ایسا عجیب و غریب کیس تھا میل سنت ایک ایسا عجیب مسئلے کو فیس کر رہے تھے کہ مجھے واٹس اپ وغیرہ کیا کہ وہ الحمدللہ للہ پندرہ بیس میں سیٹل ڈاؤن ہو گیا لیکن وہ ایک ایسی کیفیت سے دو چار تھے کہ ایک اس کے علاوہ کوئی دیگر فرد ہونا اور اس پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں میل سنت ہیں تحریک کے ساتھ تو وہ اس کی عجیب ہی اس کا ریئیکشن ہو لیکن امیر سنت کا جو ریئیکشن ہے نا وہ اتنا آئیڈیل ہوتا ہے تو یہ جو آپ مجھے کی بار بار جو کہتے ہیں نا کہ آپ یوں آپ یوں اصل چیز تو یہ کہ ایک شخصیت ایسی ہے ساتھ کہ اس کے کہہ سکتا ہے کہ روز رہیں تو روز ان کے پہلو سے یا ان کے سیرت کے پہلو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم سیکھنے والے بن جائیں کے ناطن کی کچھ کال لیتے جی اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے آپ آج ہی آئے حرت تو تھوڑی آئے گا یہ اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ آپ سے کریں گے وہ کرنا ہے جی بے تیار جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں شاہد حسین افراری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں سلسلہ لگ میں حاضر ہوں مدنی چینل کا بھی بہت پیارا سلسلہ ہے نگرانی شدہ کی زیارت ہو رہی ہے نگرانی شدہ کا چودہ سو چھتیس پہ جب میں نے بڑی رات میں بیان سنا تھا تو اس وقت میں نے الحمدللہ للہ داڑھی مڑانا چھوڑ دی تھی اور اب کے بعد میں نے الحمدللہ للہ دس گیارہ کا مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہے اور مدنی حلیہ بھی سجا لیا ہے انشاءاللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں کہ میں جلد از جلد کوئی تنظیمی ذمہ داری بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کروں گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ تمام دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیں اگر درس دینے کی ذمہ داری نہیں ملی تو در سننے کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے درد سننے کی ذمہ داری تو آج ذمہ داری مل گئی نا مدنی قافلا بننے کی ذمہ داری نہیں ملتی تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے براب بات یہ بھی ذمہ داری یہ ذمہ داری ہے ہفتہ وار اجتیما میں بیان کی ذکر کی دعا کی ذمہ داری نہیں ملتی تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ذمہ داری قبول فرمائیے جی مزید مدنی انعامات کی کوئی کابینہ ڈیویژن سطح کی ذمہ داری نہیں ملتی تو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے بندی عنامتہ کارڈ پور کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ و ذمہ دار کو جمع کروانے کی ذمہ داری قبل فرمائی آج تو ذمہ داریاں بٹ رہی ہیں بھائی بٹ رہی ہیں لو لو یہ بھی ایک جہت ہے نا یہ بھی ایک جہت ہے اچھا اس کے لیے کسی نگران سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے انشاءاللہ اتنے بڑے نے بول کے اب کیا پوچھیں گے اب کیا ضرورت ہے کسی نگر سے پوچھنے کی جی مزید کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ تابعہ طاریہ بول رہی ہوں لبیک سلسلہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا ہے یہ سلسلہ سنڈے کو ہوتا ہے تو ہم پورا دیکھ پاتے ہیں آج تو پیارے عبد الحبیب انکل آئے ہیں مرحبا نگران شرا اور عبد الحبیب انکل جب بھی ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سلسلہ ہو ہم ضرور دیکھتے ہیں آپ دونوں سے ہمیں دینی اور دنیاوی بہت سی معلومات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیا کریں بلایا کریں یوں تھوڑا سا مل جل کے کرتے رہیں گے ویسے آپ دونوں ہزار نگرانی اور عبدالحبیب بھائی مدنی چینل کی سکرین پر جتنا نظر آ جاتے ہیں ساتھ پیچھے اسکرین کے لیے پیچھے بھی اتنا ساتھ ہوتے ہیں یہ جذبہ اتنا زیادہ ساتھ نہیں ہو پاتے چینل پہ بھی ہم میرا خیال ہے بہت کمیاں ہم آتے آ ہیں آ لیکن جو دکھ جاتے ہیں سفر میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں کوشش تھوڑی بہت کرتے رہے سفر ایسا ہوتا ہے کہ مزید کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد خالد رضا تاری ہند کے شہر پونا سے ارض کرا ہوں ماشاء اللہ ڈبا ایک سلسلے میں نگران बाई عبدالحبیب بھائی سلمان بھائی محروز بھائی سب کی آمد مارا واقع میں بہت پیارا اور انوکھا سلسلہ ہے جس میں نگانے شعرا کے تجربات عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ آج آئے ان کے تجربات اور دیگر اسلام بھائی کے مدنی فول سننے کا موقع ملتا ہے ابھی ابھی پتا چلا کہ اور माशाला सिलसिला चलाने वाले है इफ्तद में पता चला कि अब्दुल हबीब भाई के पास अठारह शोबे हैं पता ये करना था की इतने अठारह शोबे का जो बर्डन है वो संभालना फिर फैमिली के मामला फिर कुछ कारोबार भी इनके पीछे होगा निगरान शोरा के कुछ कारोबारी मामला होंगे फिर एक मुल्की सतह का बैरुन मुल्क का इतना बड़ा निजाम लेकर चलना फिर अपनी एक जाती जिंदगी का एक बर्डन होता है اس کے باوجود بھی چہرے پر ہمیشہ خوشی رکھنا اور جو دیکھیں ان کو بھی خوشی کا ذریعہ بننا اس میں ایسا کیا راز ہے برائے کرم یہ تمام اسلام بھائی کو بھی بتا دیجیے اور ہم کو ایسے وقت میں جس وقت میں ہم پریشانی میں یا ٹینشن میں ہوں اس وقت میں اپنے چہرے پر خوشی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے برائے کرم جواب عطا فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 18 شعبے والے سے پوچھنے کی بجائے کموں سے ایک والے سے پوچھ لیتے ہیں ساری دعوت اسلامی کے نگران وہ ہیں ہے ماشاء اللہ سارے بتائیں کیا شرح ہمارے درمیان ہے وہ بات ہماری ہو گئی تھی کہ بیسیکلی پریشان رہنے سے خوش خود رہنا چاہیں مطمئن رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے سسٹم ہے دعوت اسلامی میں نگران ہی صرف کام نہیں کرتا اصل تو کام ہمارے جو کام کرنے والے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں بس ان سے کنیکٹیوٹی ہے ان کے مدنی مشورے کرنا ہے اب آپ صرف میرے اگر اٹھارہ شعبے بیان کر دیے سلمان بھائی نے لیکن اگر ہم ہمارے حاجی شاہد بھائی جو ہیں پورے پاکستان کے انتظامی کابینہ کے نگران یوں دیکھا جائے تو یہ ایک سو سے زائد شعبہ جات کے وہی نگران ہیں وہ سب کے مدنی مشورے فرماتے ہیں سب کے مدنی پھول انہیں بتاتے ہیں اور پھر پورے پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہیں تو الحمد للہ بالکل اسی طرح نگران شرا کو دیکھ لیں دنیا دعوت اسلامی کے نگران ہیں تو ماشاء اللہ آپ نے ان کو بھی ماشاء اس طرح مطمئن چہرے سے بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اچھے انداز سے نظام لے کے چلتے ہیں پھر امیر علیہ سنت کو دیکھ لیجیے تو یہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں نا پیٹھ مضبوط ہو تو بندہ پھر چل رہا ہوتا ہے کئی لوگ ہمارے لیے حوصلہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر موٹیویشن ملتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہمت میں رہیں آپ کے پاس اتنے شعبے شو, ہیں نا میرے پاس کوئی شعبہ نہیں پوری دعوت اسلامیہ آپ کے پاس ہے نا میرے پاس کوئی شعبہ ایک شعبہ بتائیں لسٹ میں شعبہ نہیں ہے لیکن جو بھی پوری شوراب کے پاس ہے ہے شورا کے پاس وہ بھی شورا والوں نے دی ہے تو شورا شوراب دی ہے نا تو اس میں تو بات میرے پاس ڈائریکٹ کوئی شعبہ نہیں میں میں اپنی مثال دیتا ہوں یہ جو بھائی نے سوال کیا بعض لوگ واقعی کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک بار میں خود حاضر ہوا تھا کچھ سالوں پرانی بات ہے جب اتنے سارے شعبے نہیں تھے یہ ویسے بھی کمال کے آدمی ہے تو میں گیا تھا ٹینشن میں کہ یار اتنے سارے پانچ سات شعبے ہوں گے کہ یار کنٹرول ہی نہیں ہو رہے ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا آ جاتا ہے دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا آ جاتا ہے تو تھوڑی دیر بٹھایا سمجھایا کیا چائے وائی پلائی دو تین شوبے اور دے دیے تو تم تو مجھے فارغ بھی نظر آ رہے ہو تمہارے پاس اور شوبے ہونے چاہیے میں गیار... اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ اگر واقعی دیکھیں ہم اگر میں چاہوں کہ جتنے شوبہ جاتے ہیں اس کی ایچ اینڈ ایوری اسلامی بھائی کا کام میں کروں تو یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے ماتحت کو اچھی طرح ٹریننگ دیں اس سے کنیکٹ رہیں اچھی طرح شوبا جات چلتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں دیکھ لیں ملٹا نیشنل کمپنی دیکھ لیں اس کو بھی چلانے والے لوگ تو نا اب کا کیا اور کام دے دیں گے اور اچھا اور یہ بالکل صحیح ہے پریشانی کا ٹائم ہی نہ بچے اس کے پاس مدنی کام بھی لگا ماشاءاللہ شورا کے والد صاحب کی تاثرات ایک حساب نے دیکھا بھی ہے الحبیب رویہ تو اور اچھا ہو گیا اس میں ماحول میں آنے کے بعد نرمی انکشاری لہجہ گفتگو سب چیز میں بڑا فرق آ گیا کہ یہ کام یوں ہوتا ہے یہ کام یوں ہوتا ہے یہ کام رشوت کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو ایسی اولاد دے کہ وہ خوش نصیب انسان ہے یہ پورے محلے والے جب یہ آتا ہے گاڑی میں یا لوگ دیکھتے ہیں دوسرے دن مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے ملاقات ہوئی میں کہاں ہوئی یار کبھی ہم سے تو ملا ارے میں کہا میں مل لیتا ہوں وہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ کو کیا ملاؤں گا مطلب میری ذات سے جتنا ہوتا ہے نہ اتنا میں احتیاط کرتا ہوں اس کے لیے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی امان میں رکھے حالانکہ مجھے کئی دار دوست وغیرہ سب پوچھتے ہیں سب کرتے ہیں یار سے کیا ملتا ہوگا یہ ملا کہ نہیں ملا یار میرے دل میں تو ملتا ہے نا مجھے مجھے پتا ہے میں فورس ہی نہیں کرتا ہوں کیا کروں گا ضرور کیا ہے فورس کی یہ بتا یہ جس کام میں وہ کام غلط ہے بولے نہیں ختم بولے نا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اتنے تعلقات ہیں یہ تعلقات ہیں تم یہ فائدہ نہیں تو مجھے فائدہ اٹھانے کے لیے تھوڑی بھیجائے ہے آخرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجائے کہ ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے میں نے تو دو تین خاص بیان جو سنے تھے نا ماں باپ کے سلسلے میں ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کرے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرے کس کے حقوق کیا ہیں کس کے حقوق کیا ہے یہ چیزیں مجھے بڑی پسند آتی ہیں اس کی باتیں تو وہ پسند آتی ہیں جو شگل میں مشغلے میں جو یہ اپنے خوشبو بخیر ہے نا اسے مزہ آتا ہے آواز ہماری اور اس کی ایک ہی ہوتی تھی اتفاق سے یہ گھر پہ آئے تو باہر سے آواز دے تو میری وائف سمجھے کہ میں ہوں میں آواز دوں تو میری بائف سمجھے کہ یہ ہے ہم دونوں کی آواز میں جو ہے نا یکسانیت تھی حالانکہ شروع سے یہی بات ہے کہ میں اس کی طرف ہی ہوں اور بڑے بیٹے کی طرف بھی ہوں میرے لیے تو دونوں آنکھیں ایک ہی ہے لیکن مغالتا یہی رہتا تھا میری وائف کو کہ آپ بڑے کو زیادہ چاہتے ہو اور اس کی خالہ کہتی تھی آپ بڑے کو زیادہ چاہتے ہو اس کو نہیں چاہتے ہو مگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں میرے لیے تو صحیح ہے ابھی میں اس کی فیور کرتا ہوں تب میں مصیبت اس کی کروں تب بھی مصیبت میں کہ میں خاص بیٹھتا ہوں ختم پینے کا تو بہت شوقین یہ تو ویسے بھی اگر رات کو کبھی آتا ہے جیسے کہ ابھی گیا تھا جرمنی وغیرہ میں پھر چکر لگانے آیا عرصے کے بعد تو یہ ٹھیلا بھر کے ہی لائے گا چیز ہوگا اس کے علاوہ آلو چلنے یہ وہ چٹپٹ ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہوا نہیں یہ تھا لیکن کم کر دیا جب سے اس کو پتا چلا کہ یہ صحت کے لیے مزید ہے یہ چیزیں بند کر دی اس نے اور خود بھی کفایت شاہی میں آگیا ہے یہ تو میں کہہ سکتا ہوں خود ہی اس کو دیکھتے ہوئے کھانے پینے میں کوئی نخرے نہیں ہے اب احتیاط اگر یہ کہہ دے جیسے میں کہہ دیتا ہوں وہ تھوڑا نمک دے تو تو پوچھیں گے گھر والے نا کیوں نمک کم ہے अपने मुंह से हम नहीं कहेंगे कि नमक का और ये शुरू से मेरे वाले साहब की भी वही आदत थी तो हम तो चूंकि पुराने ख्यालात के तुम तो, तो रोटी अभी भी क्या है ये कोई खाने पीने में इसमें जैसे कि फिश है पापलेट है आ, इन चीजों में मुझे भी लगा हुआ है उसको भी लगा हुआ है भाई आप तो रईस आदमी हो आप तो पापलेट खाओगे ना महंगा होता है अच्छा बेटा क्या करें मुझे जब ये चीज पसंद ही है तो मैं वही खाऊंगा ना बोला मैं आपको खिलाऊंगा तो आप खाना कहते खाएंगे इसमें क्या है کھاتے بہت تھے چھوڑ دیا بالکل وہرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پتا چلا کہ اس سے کولیسٹرول ہو جاتا یہ ہو جاتا ہے تو صحت کے لحاظ سے دو چار چیزیں اس نے نوٹ کی کہ اس سے یہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے یا پاپا کی ترقی نہیں ترلیف بھی تو اپنی جگہ ہے ہی نا وہ تو اصل تو ہونا ہی ہونا ہے جو باپا کھاتے ٹھیک ہے بڑا فرق پڑتا ہے और इंसान को असर न हो तो फिर वो इंसान इंसान नहीं है ना इसके बाद तुम दिल से नहीं चाहते हो दिल से चाहते हो तो तुम्हें असर होना वो जो करते आप करते हो तो बड़ी खुशी की बात है ये की फिश वगैरह ये वो बड़े के पाए हैं ये ये चीजें बड़ी पसंद है इस तरह की चीज़ें का यकीन और आपको भी बोलते होंगे की अब आज मेरे पाए बनवाए तो, तो आ जाए या ये यहाँ भेज देता है उनको पता है की ये रात को बेच देंगे तो रात को भी खाएगा एक आदत है, तो ये खुद ही जो है ना बता देता है कि ये पका है ये पका है या बाद अवकात हफ्ते के दिन इतवार के दिन बाद ओकात बोलते आज टाइम निकालो पापा शाम को मेरे साथ खाना क्योंकि जब इसका प्रोग्राम होता है कि घर में मैं बैठूंगा दो तीन घंटे तो फिर मुझे कह देता है कि मैं घर में हूं आप आ जाओ साथ खाएंगे अक्सर और इसका ये रुझान होता है कि पापा मेरे साथ खाओ खत्म نہیں nee, اس کے دوست بھی بڑے خوش ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے hmm. وہ اپنی حالانکہ کسٹم کے پرانے دوست جن کے ساتھ یہ ہوڑ ہنگامہ کرتا تھا وہ بھی ملتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ابھی بھی یار انت بھائی بالکل ہم نے دیکھا یا ایک راہ پہ چلا گیا تو چلا جی آج بھی بات ہے نا یہ نہیں ہے نا کہ آدھی ٹانگ ادھر رکھی نا آدھی ٹانگ دنیا میں یہ نہیں فل فلیش اس طرف شوق میں تو فرق آیا ہوگا شوق میں بھی کوئی فق نہیں آیا شوق میں وہی سادگی اتر اچھے سے اچھا خود بھی لاتا ہے میرے لیے بھی لاتا ہے تین تین پڑے ہوئے ہیں جب بھی آئے گا یہ اتر پین بول پین اس کا شوق ہے پہلے سے ہی آئے گا تو یہ دیکھا ٹھیک ہے کبھی میں نے سفر تو اس طریقے سے تو کیا ہی نہیں ہے صرف ہم میاں بیوی بی اور یہ حج پہ گئے تھے جیسے باہر کبھی جانا ہوتا ہے نگرانی ہوتا, تو کبھی کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ چلیں نہیں کئی بار کہا ہے کئی بار کا ہے لیکن میں نے اب سوچا ہے کہ آئندہ کبھی یہ جائے گا تو کچھ پروگرام سیٹنگ کروں گا اس سے کہاں جہاں یہ لے جائے گا باقی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و فلوگر سے مجھے اس پہ بڑا ناز ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے اس کو نظر بد سے بچائے طور پہ آپ کو سب سے اچھا پروگرام ایسا کیوں ہوا والا پروگرام ہے لبیک والا پروگرام ہے سب اچھے لگتے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ جو یہ الفاظ کہتا ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کرنے کو تو عام تقریر ہر کوئی بھی کر لیتا ہے لیکن یہ تقریر نہیں ہے یہ تو باقاعدہ سمجھانے والی باتیں جو یہ بتاتا ہے اور سمجھنے میں بھی آتا ہے ہے आ, فرمائے اور ساری ڈیشے کھول کے رکھ دیے تیار رہیے اللہ خیر کرے اصل میں اس میں امیر سنت کا بڑا کردار ہے میں آپ قرض کرتا ہوں کہ میری حفاظتی امور اور سیکورٹی ایشوز ہیں اس کو سب سے زیادہ جو لیتے ہیں نا حساسیت کے ساتھ اور بڑے مطلب کہ میں اگر کہوں سختی کے ساتھ تو اس زمین پر ایک ہی شخصیت ہے وہ امیر سنت ہے اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کئیوں کا ذہن بنایا پھر ایک مرتبہ کوئی ایسا ہوا تھا کہ مجھے والد صاحب کے پاس جانا تھا حالات صحیح نہیں تھے تو والد صاحب کے پاس جانا دل بھرا تھا تو امل سنت میں والد صاحب سے بات کی تھی کہ اسی طرح ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ باپ کے پاس یوں اس طرح آئے ورنہ اس کی مطلب تو والد صاحب میرے سیکورٹی کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ گھر آنے پر کبھی بھی اس نہیں بلکہ بات ہو منع کر دیتے ہیں. کہ عمران مت آیا کرو اور مجھے کہہ دیا کرو میں آ جایا کروں پھر خود ہی اللہ ان کو صحت دے ان کے پاؤں کے مسائل ہو گئے تو پھر اس طرح یہ ہمیشہ آتے تھے میرے پاس ہی آتے تھے اور مجھے اس چیز پر یہ کہتے تھے کہ آپ مت آؤ خالی خالی کیوں اپنی جان جو جوکھوں میں ڈال دو لیکن جب والد صاحب خود بھی نہیں آ سکتے تو یہ بھی اچھا رہتا کہ میں نہ جاؤں پھر دوسرا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں کہ والد صاحب کے پاس وہ چیزیں لے کر جاؤ جس والدین کے پاس جن کی والدین کو رغبت اس سے والدین کو خوشی ملتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب کو بات چیزیں بہت پسند ہیں اور جب وہ چیزیں گھر میں بنتی ہیں یا وہ چیزیں گھر میں نہ بنی تو باہر سے لے کر بھی والد صاحب کے پاس جاتا ہوں میرا اپنا ضمیر ہے میرا اپنا ذہن ہے میری ماں نہیں ہے تو الحمدللہ والدہ کی وجہ سے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جاتا تھا دعائیں لیتا تھا جو کوئی ترکیب تھی مگر اب میرے لیے ایک دعا کا مین دروازہ ہے میرے والد صاحب میرے لیے جنت کا دروازہ ہے تو خود کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کام کروں جس سے والد صاحب خوش رہے جب بیٹا باپ کو بولے گا نا کبو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں باپو خوشی ہوگی اب مجھے پتہ والی صاحب میری اسٹیشنری بہت پسند کر رہے ہیں خوشبو اسٹیشنری قلم پیڑ یہ میرے والی صاحب کو بہت پرانا لکھنے پڑھنے کا کام رہا ہے لکھنے ابھی بھی ابھی بھی یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اب مجھے پتہ کہ میں کوئی اور چیز لے کے جاؤں گا نا تو والد صاحب کو اتنی رغبت نہیں ہوگی لیکن میں قلم دوں گا نا والد صاحب خوش ہو جائیں گے میں پیڑ دوں گا کوئی پیڑ بھی مجھے پتا ہے کون سا پسند ہے وہ میں دوں گا تو خوش ہو جائیں گے اتر اچھی والے دوں گا تو خوش ہو جائیں گے یہ تو خوش ہو جائیں گے جب چیز سے خوشی ہوگی حاجی عبد جب باپ خوش ہوتا ہے نا واق یہ واق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ مدنی چلر کہ اسلامی بھائی جو مطلب ہم دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہمیں دو باتیں پتا چلا اب اسی طرح کرتے ہیں نا تو میں وہ دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ کے صاحب کہ آپ کو وہ دعا ملے گی کہ انشاءاللہ شاء آپ کی ترقی کو اللہ نے چاہتے ہو کوئی نہیں روک خوش رہنا چاہتے نا تو ماں باپ کی دعائیں بھی لیں آپ خوش رہنا چاہتے ہیں ایون کہ آپ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو ماں باپ کی دعائیں لیں آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہونے چاہیے اور ماں باپ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک سمجھے گا ایک اعزاز ہے کہ والد یہ کہے بیٹے کو کہ مجھے فخر ہے ہم اپنے ماں باپ کی بے عزتی اور شرمندگی کا سبب نہ بنے واہ ہم معاشرے میں اپنے ماں باپ کی عزت و نیک نامی کا سبب بنے یہ میری مدری التیجہ ہے تمام اولاد کے ساتھ اللہ مجھے بھی استقامہ دے اب دعا کرے میرے والد صاحب کو بھی اللہ سے دے, دے اور ان کو و بری و بری طویل زندگی عطا فرمائے آنی اور آنی آنی یہ کہ کرتے رہیں بس والد صاحب کی خدمت میں لگے رہیں ان کی دعائیں لیتے رہیں ماں ہے تو ماں کی خدمت بھی کر ماں تو بس چاجی مطلب وہ, وہ تو اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے جب میری ماں کا انتقال ہوا جیسے میرے والد صاحب نے فرمایا بیان, جو بیان جو کی بات چلی تھی آپ کی والدہ کے سوئم میں آپ نہیں بیان کیا تھا میں نے اس بیان میں تھا میرے مجھے بڑا فخر مطلب بڑا اچھا لگا تھا مجھے یار یہ کتنی بڑی ماں کے لیے سعادت ہے ماں کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی مطلب سوئم کا اجتماع تھا اور کافی اسلائی بہ آئے تھے تو میں سوچ رہا تھا بیان کون کرے گا اور جب ماشاءاللہ اللہ نگانے شروع نے خود بیان کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار یہ واقعی کما لینا کہ بیان بھی کمال ہے اللہ تو اس میں جو رقط ہوگی انسان جس انداز سے دعا اندازہ والدہ کا جب انتقال ہوا نا تو میں والد صاحب کے سرہانے کھا رہا ہوں آئی سی یو میں تھی وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا تو اور اس وقت میں پاپا کا وہ کلام پڑھ رہا تھا کرم کر دو رحم کہاؤ دکھی دل کی صدا سن لو شفا دو یا رسول اللہ دوا دو یا رسول اللہ میں یہ پڑھ رہا تھا اور وہ پوائنٹس ہوتے نا ہارٹ بیپ کے جو بھی ہوتے وہ پوائنٹس آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے تھے اور یہ میں پڑھتا رہا میری والدہ میرے آنکھوں کے سامنے اللہ غری یہاں میسج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے دماغ پر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں اچھے ہی ہوں گے وہ اثرات تو بغیر اثرات ہوتے تو اچھے ہی ہوں گے اور ہوتے ہیں دماغ پر بھی ہوتے ہیں دل پر بھی ہوتے ہیں حالات پر بھی ہوتے ہیں مگر اچھے اثرات ہوتے ہیں کیا بات دور شریف کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا نہ کبھی کوئی بیان کر سکے دور شریف کا صرف فائدہ ہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے ہاں مقبول بل. ہی مقبول, مقبول ہے مقبول ہی مقبول ہے تکرار آج الحبیب بھائی تشریف فرما ہے وہ سوالات نہیں ہم لوگوں کے آج عبد الحبیب ایسے کر رہے ہیں جی ریپ سمجھ جائے ٹائم ہمارے پاس ہے تو صحیح لیکن ابھی مجھے شہر کی تکرار بھی کرنی ہے تو ہم دونوں اپنا اختیار عبدالحبیب بھائی کس فوٹ کر دیں ابدھل ایک میلہ شعر پڑھوں گا اور اس کا وہ جواب دیں گے ہم دونوں کریں گے تو مقابلہ ہوگا نا دونوں نہیں ہم دونوں ہیں مجھے خاص ہے یہ آپ سے شعر کی تکرار ہم دونوں ہیں اور آپ دونوں ہارمان دی ہارمان دیا نہیں یہ پیچھے سے نہیں نہیں کر نہیں ہم دونوں کر لیتے ہاں تو ٹھیک ہے تو آپ نے تو آئی ہے تو آپ نے کہا نا کہ میرا نا عبد کا میں پیچھے بات کر رہا ہوں مدر نادری لیکن لیکن اب ہم دونوں اگر یہاں پر اگر ایک ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو کس کیا ہے نہیں ہمیں ایسا کیا مسئلہ ہے بات یہ ہے جو ہے یہ لبک ہے اور آپ مہربانی کر کے عبد الحبیب بھائی شرف کا نام بدل لیتے ہیں آپ واہ کیا جو کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے دن بھر کھیلوں میں کھا کوڑائی علاج آئی نظروں کی حسی سے ہنسی سے یا دیش ہے بتہا میں جو اشک بہاتے ہیں ساتھ گئے نا ہم تو ایک ہی بات ہے بیٹھے کیا ہے لطف اٹھاتے ہیں نون ن نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے, لے, زمان لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے یہ है یہ کرم بڑا کرم ہے ٹھیک ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر حشر بخشوانا مدنی, مدنی مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے یا کر کے یا پہ واہ تو ایک ہی نات کا. ایک ہی کلام ایک ہی شاعر کا یہ جی. یاسین و تاہ مدنی آکا دو جگ کا سلطان دے کی خبریں دینے والا یہاں سے شیر پڑھنا جی یہاں سے تو پڑھا تھا میں نے مکمل بھی کرنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل چہے مشکل اشا کا ساتھ ہو یہ شعر تو یاد آنا ہی جانا اللہ وہ سن لیں گے واللہ اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے یادیں نبی یہ پاک میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے یادیں وطن ستم کیا دشتے حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں نور یا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 اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تج سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی رسول اللہ کی یا اک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرب کے چاند آ رہے ہیں ارش کے چاند آ رہے ہیں جلک سے جن کی فلک روشن, روشن ہم شم شم تشریف لا رہے ہیں نون نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں نون م. نون نیوں کر کے نون پہ ختم واہ سانگواتے لگا بھی جاری ہے سہان اللہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے ہو جائے, سبحان ہو سبحان جائے سبحان یہ یا ہاں یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دام نے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو واہ واہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا الف ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل سے پوچھو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا اے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ, نہ, نہ کرے کر یا نہ یا, نہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو واو ٹھیک ہے ماشاء اللہ ہوا. جی آپ اگر شیر سنا رہے ہیں ختم ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا مدد جنگ نار آپ نے دیکھا مزید شاہ کی تکرار کا مقابلہ تو اللہ تبار کو ہمیں بھی حضور سے محبر طاف فرمائے اور آ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عظمت اور حضور کی رفعت کے تعلق سے جو اشعار ہیں اللہ کے ہمیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اشعار یاد ہو جائیں بہترین ذریعہ ہے وسائل بخشش کا مطالعہ کیجیے ایسی زبردست کتاب ہے استعمی کا بیان ہے کہ میں صرف اس کی فہرست پڑھ رہا تھا فہرست پڑھ رہا تھا جو کلام ہے اور اس فہرست کو پڑھ کے فہرست کو پڑھ کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں دل میں عشق کے مصطفیٰ پیدا ہو وہ ساعر بخش کے بخش جو کے ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے دو قو کو شامل کرتے ہیں اللہ اللہ جونس <سؤال> بگ سے ماشاء اللہ آج بہتر چل رہا ہے نبی حضرت ماشاء اتنا دل کو خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی برکت سے ماشاء زیارت کی نگرانی شناح کی ماشاء اللہ حاضی ابتاری صاحب کی اور ماشاء سلمان صاحب ہیں عمیر صاحب ہیں ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور آج جو خوش رہنے کا پروگرام ہے اور نگرانی کے اتنا خوش ہوا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی جو باتیں ہوتی تھی نا ماشاء اللہ وہی خوشبو آ رہی تھی تو میری ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے والدین کا ہے ہمارے سروں پہ بھی رکھے نگرانی ہمارے سرو پہ امیر این صدر کا سائیں ہمارے سروں پہ رکھے بہت دل خوش ہوا پروگرام ہمیشہ کرتے رہے اور ہم دل پوری فیملی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں مجھے دونوں نگرانی شورا کے لیے بھی دعا ہے ابھی بختاری صاحب کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سائے ہمارے سرو پہ رکھے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں عبد الطوار اور لبیک میں حاضر ہوں سلسلہ بہت اچھا بہت پیارا چل رہا ہے اور آج جو نگران شورا کے والد کے تصورات دکھائے گئے مرحبہ بہت اچھا لگا میں چاہتا ہوں جس طریقے سے فیضان میں چلایا گیا ہے اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے چلایا جائے یہ پروگرام بھی تاکہ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مطلب والد کا انتقال ہو جاتا ہے والد کا یا والدہ کا تو پھر وہ ادھیر عمر ایسے گٹ گٹ کے جیتے ہیں ان کی شادی لوگ نہیں کراتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے پروگرام چلایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کام کر سکیں اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ نہیں میں تو بہن بیوہ ہو جاتی ہے یا بہن کو طلاق ہو جاتی ہے اللہ سب کی بہنوں کا سب کے گھروں کو سلامت رکھے آمین, آمین. تو بہن کی بھی شادی عدت وغیرہ گزارنے کے بعد جو شرط عقاصے پورے کر کے بہن کی شادی کرائیں اگر بیٹا یا بھائی چچا مامو پھپا پھوپھی اس طرح کے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں پھوپھی کے پھپا تو عموماً باہر سے ہی آتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ مطلب دے نیڈ مثال طور پر ہیں اب ماموں کا بیٹا نہیں ہے تو تھوڑا سا بھانجا انوالومنٹ کر دے کہ ہم وہ ماموں کے بیٹوں کا ذہن بنائیں کہ ایسا کر لے چچا ہے تو پھر چچا کے بیٹوں کا ذہن بنا لے ایسا کر لے اپنا کردار ادا کریں گے امت کی خیر خواہ اور اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے یقین مانے یہ اپنی عمر میں پہنچیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے تو اس لیے جو بھی اس طرح کی اگر میری بات سن رہے ہیں پیرنٹس کو بھی میں دو کروں گا کہ اگر کوئی سمجھانے آئے نا تو آپ زد مت کرنا کر لینا کر لینا کر لینا بھی زیادہ بھی سمجھاتے نہیں ہیں یہ بھی بتا دو ایک دو دفعہ سمجھانے آئیں گے آپ یوں یوں کرو گے بولے گا پھر بول کے یار یہ مان نہیں رہے اب آپ بولے گا یار آپ سمجھانے کیسے آئے گا میرے کو تو, تو یوں ایک دفعہ جھوٹا جھوٹا ویسے بھی نکھرے نہیں کرنے چاہیے پھر سمجھانے آئے نا اور آپ کا بھی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یار چلو مدی چینل والو جزاک اللہ کوئی کر لینا بعد میں ہم کو دعائیں دو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہج خیر فرمائے آپ کو میسج ہے ضیا کوٹ سے اس ٹائم بہن کا میسج ہے کہ میسج کا لبل لباب یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کیسا کہ کوئی عقیدت و محبت مرشد میں مجھ سے آگے نہ بڑھے یہ تمنا کیسا کہ میں ہی سب سے آگے رہوں کوئی اور آگے نہ بڑھے بڑھے بڑھے جتنی بھی محبت مرشد بڑھے گی عاشقان رسول کے دل میں انشاءاللہ اسی قدر فیض بھی ملے گا اور دعود اسلامی کا فائدہ بھی ہوگا یہ دعا کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کا سب سے زیادہ چاہنے والا بنا دے کوئی آگے نہ بڑھے یعنی میں کسی کو پیچھے کر دوں یہ تمنا کی بجائے اپنی اپنی ترقی کی دعا کی جا سکتی ہے اللہ سبحان اللہ ایک تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں تصویر دیکھنے آپ جی سبحان اللہ. یہ. سبحان اللہ. تو میں ہوں یقین مانو نہیں تب ماں ہو گیا نا پورا یہ ہے کہاں عمرانا کہاں کی ہے یہ بتانا دوسری کھڑکی کھولو کھول نہیں دوسری میں بتا سکتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ عبد الحبی میں بتا سکتا ہوں میرا خیال ہے یہ ساؤتھ افریقہ کی اور شاید اس تصویر میں نگران شورا کے ساتھ امیر علیہ سنب بھی ہیں اور یہ پریٹوریا لوڈیم کی گلی ہے جہاں باپا کے ساتھ ہم پیدل گھوم رہے تھے دیکھیے میں نے میں نے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ پہلے پتا تھا میں نے بھی ابھی دیکھی ہے میں الحمد تصویر درست ہے نا ہاں وہی ہے جاب کیئر ہے ماشاء اللہ اب دکھا دے پورا وہ گیا آپ کا یہ بھی اچانک میرا خیال ہے کسی نے آپ کو کوئی آواز وغیرہ دی ہوگی جب بھی آپ نے ادھر دیکھا ہوگا اور یہ بن گئی ہوگی یہ کوئی بات آئیے وہی ساؤتھ افریقہ کی کوئی کے لیے ماشاء ماشاءاللہ وہ یادگار سفر ہے بدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو جی ایک, ایک اور مدنی گلدستہ کیا بات سیدی سیدار تارا سعید تارہ مرشدی تارا مرشدیا تارا گو کا فلا سالار اتار ہے اتار ہے کا ہے فلا سالار یہ پریٹوریا <متصف> کی گلی نہیں ہے بینونی کی گلی اچھا شاہد پٹا شاہد پٹیل جی گھر کے پاس ماشاء اللہ کے بعد ہم تھوڑا چہل قدمی کے لیے ماشاء اللہ چلے تو باپا نسب وظاہب پڑھنے ہوتے ہیں تو الحمد للہ ایک میسج ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نشہ ختم کرنا چاہتا ہوں کیسے جان چھڑاؤں ختم کر دیں آشکان رسول کی صحبت میں رہے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جہاں سے نشے کے عادی بننے کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کریں اچھوں کی صحبت اختیار کریں اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا کئی میسیجز ہیں کئی پیغامات ہیں کہ نگرانی شروع سے دعا کروا دیں دعا کرا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعا کا کہنے والے وہ جو نہیں کہہ سکے ان کی اور ہم سب کی امین مقرر فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر عرب فوری جواب کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جی ٹائم پورا نہیں ہوا نہیں ٹائم پورا نہیں ہوگا بس یہ ہوتے ہو جائے گا یہ پورا ہوگا اور ٹائم پورا ان شاء اللہ پہلے عبدالحبیب الحبیب بھائی سارے سوال پہلے پوچھ لینے پھر جواب دیں گے اچھا ون بائی ون کرتے ون بائی ون نہیں کریں گے بتائیں امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے السلاط و من النوم نے نوم کون سی اذان میں پڑھتے ہیں جن دو صحابہ نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا ان کے نام بتائیں ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے ساٹھ ساٹھ سال السلاۃ و خیرمن فجر میں اور ماحث و محبت رضی اللہ عنہما اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ رمی جمرات کسے کہتے ہیں سید العیام کس جن کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا این کابت اللہ شریف میں داخل ہونا ہے پہلا سوال دوبارہ دورہ دیں میں جواب تو یاد تھا رمی جمعرات شیطان, شیطان کو شیتان کو مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں یہ تینوں شیطان کو جو کنکریا مارتے ہیں نا تو تینوں کو مارنے کو رمی جمعرات کہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا ماشاء دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا سیدیہ جمعہ تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا سوال اس میں دو جواب تھے شیطان نے بھی حسد کیا تھا اور قابل نے بھی حسد کیا تھا سب سے پہلے اگر اس سے مراد وہ ہے کیونکہ اصل میں قرآن کریم میں تب تب تب جو ہے نا اس کے جو مین جو علامت بیان کی نا شیطان کی وہ ابا وسط ابا وسط برا کہ اس نے تقبر کیا مگر علماء نے حسد کو بھی یہاں بیان کیا ہے مگر یہ خاص جو قابل کا تھا نا وہ تو اس پر دیت تو تھا حسد, حسد کے اوپر ٹھیک ہے تو, تو اگر اس سے مراد آپ کی جو مراد ہے تو اگر وہ شیطانی ہے تو شیتان ہی ہے ٹھیک ہے اور چوتھا دو دونوں صورتیں بیان کروا میں نے دونوں صورتیں بیان کر دیا اور چوتھا آپ نے کیا حتیم رحمان حتیم پاک حتیم پاک یہ وہ کعبہ مشرفہ کے ساتھ کابت اللہ مشرفہ تو وہ جو دائرہ ہے دیوار سے بنی ہوئی ہے یو شیپ میں تو اس کو حتیب کہتے ہیں یہ جی عین کابع ہی کا حصہ ہے اگر کوئی حتیم پاک میں داخل ہو جائے تو عین جیسے کعبہ ہی میں داخل ہوا اس کے اوپر وہ پر نالہ شریف بھی ہے میزاب رحمت اسے حتیم پاک کہتے ہیں روزت الجنہ کہاں ہے کس نبی علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے امام حسین کی والدہ کا نام کیا ہے قرآن پاک کی کتنی کراطیں مشہورات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد نبی شریف میں روز و جنہ ہے اور دوسرا سوال آپ کے کی کیا تھا عزت دوسرا سوال کیا کیا تھا کس نبی علیہ السلام آکا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سب سے افضل ما شاء ہے اللہ اللہ خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام ملک تو ہے آپ کا تم سے کروڑوں امت سب سے پہلے جنت میں بھی یہی جائے گی کی مدنی ماحول سے رہیں. سوچتا آپ نے دیکھا اپنے فیڈ بیک سے اپنے سٹیشن سے اپنی آرا سے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ بھی فرمائیں مدنی چینل پہ نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں واٹس اپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں فیڈ بیک مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پہ میل کر کے بھی آپ ہمیں اپنے تاثرات اپنے سجیشن اپنے مشورے آ, بتا سکتے ہیں کچھ سیگمنٹ نیا شروع ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ رائے دے سکتے ہیں انشاءاللہ آ, آپ کے میسیجز پر اور آپ کے مشورے پر وہ مشورہ کے میں ان کے ساتھ کیا کروں انہی کو نہ دیئے گا نمران دینے والے مشورے بھی نا جی جو آئے گا وہ تو ہم نہیں پڑھنا ہے نا دیکھ لیں پھر آج تو بتایا نا کہ نگرانی شوراب والے صاحب سے ملنے آتے ہیں تو کچھ لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ایک سیگمنٹ اگلی بار کچھ ہمارے لیے بھی ترکیب ہم تو کر نہیں سکتے بات ہے پسند نہیں ہوگی نا والد صاحب کو ہم کو اتنی علوا پوری کھلائی ہے آپ ان کے تو والدی کی جگہ ہے نا کبھی مطلب خرچے میں والد کی جگہ ہو جاتا ہے سیگمنٹ کہا نا آپ نے تو خاصیت یہ نا یہ کھلا سکتے ہیں کھانا کمال کمال تو آپ والد کہاں گیا نہیں تو خصوصیت ہے نا آپ کے ساتھ تو اللہ تو آج پلیٹ بڑھے کے پائے کہ اگلی بار کچھ امید لے کر آ جائیں پھر دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے